بسم روشنان بین اللہ تبکر سورح نوت ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں اس سرح مبارکہ کے چونسٹھ آیتیں اور نو رکو ہے یہ سرح مبارکہ اپنے حیثیت سے ایک ممتاز مقام رکھتا ہے باقی سورتوں کے مقابلے میں اس لیے کہ یہ سورت باز نہایت ضروری احکامات اور حدود اور مثال اور مواعظ اور حقائق اور توحید پر مبنی ہے اہم تنجیحات اور اہم ترین اصلاحات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ذکر کی ہے اس کا سبب سب سے زیادہ جو ممتاز دکھائی دیتا ہے ان اہم ترین واقعات پر مبنی ہے کہ جن میں سے ایک واقعہ ہجرت کے پانچ سال غزہ بنو مستدق سے واپسی پر پیش آیا جس کا تذکرہ انشاءاللہ شاء اللہ گا اور اس واقعہ میں ہوا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قافلے سے پیچھے رہ گئی غلطی کی وجہ سے قزائے حاجت کی لے گئی تھی اور اس کو بنیاد بنا کر منافقین نے بڑے پیمانے پر پروپنڈا کیا الزام اور تحمت لگایا اور ان لوگوں کے اس بڑے پیمانے پر پروگنڈا کرنے کی وجہ سے کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی متاثر ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے مستقل طور پہ یہ سورہ مبارکہ نازل فرما کر ایک تو اس سورہ مبارکہ میں اس واقعہ کا جوتا ہونا اور کفار اور منافقین کے ان الزامات کی تردید کی اور صرف تردید ہی نہیں کی بلکہ آئندہ کے لیے ایسے امور کے طرف اعادہ نہ کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا اور ساتھ ہی تاکید بھی کہ مسلمان کم از کم اپنے مسلمان بہنوں اور مسلمان بہیوں کے بارے میں کفار کے پرفگنڈے سے متاثر نہ ہوں اور آئندہ وہ مسلمانوں کے بارے میں یہ سوچ بھی نہ سوچیں کہ وہ جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کو توڑیں گے اسی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کی شروع میں اشارہ فرمایا ہے یہ سورہ مبارکہ گویا زیادہ تر خواتین کے متعلق مسائل پر اور احکامات میں مبنی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کے نام اپنے ایک فرمان میں تحریر فرمایا تھا الم نسہ نور یعنی اپنے خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دو اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواتین کو کثرت کے ساتھ سورہ نساء اور سورہ نور وغیرہ کے پڑھنے کے اور تعلیم حاصل کرنے کے تلقین اور تاکید فرمائی اللہ تبارک و وطالعہ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے یہ جو پہلا رکو ہے سورہ نور کا یہ آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر گیارہ تک کے آیتوں سے مشتمل ہے ارشادی بری تعالیٰ ہے سورت النظر یہ سورت ہم نے نازل کی وہ فروغ اور اس کے احکامات کو ہم نے لازم قرار دیا جو کچھ آگے اس صورت میں بیان ہونے والا ہے ان میں سے کچھ ایسے مسائل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سطح ذہن اور سوچ رکھنے والے لوگ اس کے بارے میں شکوک اور شبہات کے شکار ہو جائیں یا ان احکامات کو وہ سخت کہیں جسے کہ آج کے دور میں رجم کے معاملات کو اور احکامات کو مناسب سزائیں نہیں کہا جاتا بلکہ بعض نادان تو اسے جہلانہ اور جنگلانہ قسم کے سزائے قرار دے چکے ہیں اللہ ان مسلمانوں کو معاف کر دے جو یہ کہتے ہیں حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات ہیں اللہ سے زیادہ بندوں کا خیر خواہ اور کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ کے بندوں کے معاملے میں خیر خواہی کا وہی معیار اور وہی مقدار اپنانا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے اللہ سے بڑھ کر اللہ کے بندوں کے فخواہی کرتے ہوئے اللہ کے حکم کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرض نہ احکامات پر عمل پیرا ہونا ہم نے لازم قرار دیا وہ انضل نہ اور ہم نے اتاری ہیں اس میں بڑے صاف اور واضح احکامات اللہ اللہ تاکہ تم اس کو پڑھ کر سن کر اور سمجھ کر اس سے نصیحت حاصل کرو سب سے پہلے حکم ازانی بدکاری کرنے والی خاتون اور بدکاری کرنے والا مرد فجل واحد منحمان عدا جدہ تھی مارو ان میں سے ہر ایک کو سو سو دورے اور سزا دیتے وقت دورے یا کوڑے مارتے ہوئے والا خشک کم بہما اور فیدین اللہ اور نہائیں تم کو ان پر ترس اللہ تبارک و تعالی کے دین اور اللہ کے حکم چلانے کے معاملے میں ان گن تم تو منہ ابلیومر اگر ہو تم یقین رکھنے والے اللہ اور آخرت کے دن پر شد آزاد دوسری بات یہ کہ یہ سزا دیتے وقت چاہیے کہ کئی لوگ موجود ہو اور کئی لوگوں کے سامنے ان کو یہ سزا دی جائے پہلے ان کی گناہ کی نوعیت ان لوگوں کے سامنے رکھی جائے پھر اس کی شہادت کو ان پر قائم کر دیا جائے اور پھر ان کو سزائے برسر عام دیا جائے تاکہ وہ حاضرین کے لیے سامان عبرت بن جائیں اور اس گناہ کے ارتکاب کرنے والوں کے یہ سزا دیکھ سن کر وہ اس سے عبرت حاصل کریں کہ اگر آئندہ کسی نے اللہ کے نافرمانی کا ارتکاب کر کے معاشرے کو اللہ کے عذاب اور قہر کے مستحق کرانے کی کوشش کی تو اس کو بھی اسی سزا سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے اس لیے اللہ کا شعر ہے ولیشق اضا بحمۃ فتم مین اور چاہیے کہ ان کو سزا دیتے وقت حاضر ہو ایمان والوں کی ایک جماعت یعنی ان کی موجودگی میں ہی ایمان والوں کے ایک جمع غفیر کے سامنے ہی ان کو یہ سزا دی جائے یعنی یہ سزا تنہائی میں نہیں مسلمانوں کے مجمع میں دینی چاہیے کیونکہ اس رسوائی میں سزا کی تکمیل اور تشہیر دیکھنے سننے والوں کے لیے سامان عبرت ہے اور شاید یہ بھی اس سے غرض ہو کہ دیکھنے والے مسلمان اس کے حالات پر رحم کا کر کے اس کیلئے کے لیے معفرت کی دعائیں کریں کہ اللہ اس نے جو گناہ کر لیا وہ تو کر لی اس کا سزا تو اس کو مل رہا ہے لیکن اس کی سزا کے ملنے کے بعد اے اللہ تو اس کو آخرت میں معاف کر دیں تو یہ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے جو مبصرین نے بیان فرمائی یہ سزا ان کی ہے کہ جو غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ خاتون اور ان پر یہ گناہ چار مردوں کے ذریعے ثابت ہو جائے یا پھر وہ خود سے اقرار کر لیں اس گناہ کے اختتام کا تو ان کے لیے پھر سزا یہ ہے کہ ان کو سو سو گھوڑے مار دیے جائیں جیسے کہ صحیح بخاری کے کتاب التفسیر میں ہے اور رجم السعیب و جلد کے شادی شدہ اگر اس گناہ کا جان بوجھ کر ارتکاب کریں گے شہوری طور پہ تو ان کے لیے سزا سزا رجم ہے یعنی سزائے موت ہے اور غیر شادی شدہ اگر اس گناہ کا ارتکاب کریں گے تو ان کے لیے سو سو کوڑوں کی سزا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جتنا اس گناہ کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے سزا سخت مقرر رکھی ہے اتنی ہی سخت شرائط رکھے گئے ہیں اس گناہ کو اور اس گناہ کے اوپر گواہی کے بارے میں اور اس گناہ کی ثبوت کے بارے میں جبھی وہ چار مرد ہو اور وہ ایسے ہو کہ وہ اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے آخرت اور عاقبت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس بات کے گواہی دیں جس میں جس سے پوری طریقے سے جج اور عدالت کو اطمینان ہو جائے کہ جو کچھ یہ گواہ کہہ رہے ہیں اس میں ان کی اپنی خواہش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے افراد ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا پھر انہوں نے اخبال جرم کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سزائے رجم نافذ کی جیسے کہ حضرت معیز اسلمی اور اسی طریقے سے حضرت غامی دیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی رجم اور سنسار کے سزا جاری کی گئی ہے جو تمام صحیح حادث کی کتابوں میں مستند ذرائع سے مذکور ہے اور حضرت ابو ہرینا اور حضرت زید بن خالد جوہنی کے روایت صحیح ہے کہ ایک غیر شادی شدہ مرد نے جو ایک شادی شدہ عورت کا ملازم تھا اس کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کیا ذنا کرنے والے لڑکے کا باپ اس کو لے کر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ اقرار سے ثابت ہو گیا تو رسول اللہ کتاب اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَيْنَكُمَ بِكِتَابِ اللَّهِ یعنی میں تم دونوں کا معاملہ کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا اور پھر یہ حکم ساد فرمایا کہ زانی لڑکا جو شادی شدہ تھا اس کو سو کوڑے لگائے جائیں اور عورت جو شادی شدہ تھی یعنی لڑکا جو غیر شادی شدہ تھا اس کو سو کوڑے لگائے جائیں اور عورت جو شادی شدہ تھی اس کو رجم اور سنسار کرنے کا حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وہ اس خاتون کا اعترافی جو بیان لے اور تبارک پر و پر تعالی کے حکم کے مطابق رجم کا فیصلہ اور رجم کا حکم اس پہ نافذ کر دیں تفسیر سیر کثیر میں اس کے بڑی وضاحت ہے تو جو لوگ گناہوں کے ارتقاب کے بعد اس گناہ کے ارتکاب کرنے والوں کو سزائے موت کے مستحق نہیں سمجھتے اصل میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کی بندوں کے لیے خیر خواہی کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ کسی طرح سے ہو ہی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے بدکار مرد نہیں نکا کرتا مگر بدکار عورت سے او مشتکتن یا شرک کرنے والی عورت سے تو اور بدکار عورت لا یعنی کہ ہوگا نہیں نکاح کرتا وہ الا زانن او مشتقن مگر بدکار مرد یا مشرق مرد سے وہ المؤمنین اور یہ حرام ہوا ہے ایمان والوں پر یعنی جس طرح یہ گناہ مسلمانوں پر خام قرار دیا گیا ہے اس گناہوں کے ارتکاب کرنے والے باہ میں ایک دوسروں کی طرف راغب ہو سکتے ہیں باہ میں ایک دوسروں کے ساتھ شادیاں یہ رہ سکتے ہیں شادیاں کر سکتے ہیں لیکن ایک صالح مسلمان اور پاک دامن مسلمان مرد اور عورت کبھی بھی اس طرح کے صفات رکھنے والے مردوں کے ساتھ نہ نکاح کرتے ہیں اور نہ کرنا پسند کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا الرزین یمون المصنعتی اور جو لوگ عیب لگائیں پاک دامن خواتین پر سم یاتوب اربات شہادت اور پھر وہ نالا سکے چار گواہ فجلی دو ہن جلدتن تو سزا دو ان کو اسی دوروں کا والا تقبر الحم شہادتن ابدن اور آئندہ کسی معاملے میں ان کی شہادت کو قبول نہ کرو وہ لحم الفاظ اور وہی لوگ ہیں نا یعنی اگر کسی نے کسی پر گناہ کا, گناہ کا الزام لگا دیا تومت لگا دیا اور پھر اپنے اس رائے کو وہ گواہوں کے ذریعے ثابت نہ کر سکا تو اب ان کو سزا دی جائے گی اس لیے کہ کسی پاک دامن مرد اور عورت کو گناگار اور ناپسندیدہ اوساف کا حامل مشہور کرنا یہ کسی بہت بڑے سانحے سے کم نہیں ہے اس لیے ایسے نافرمانی کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے بھی شریعت نے سزا مقرر کی ہے کہ ایسے جھوٹے تہمت لگانے والوں کو اسی درے لگا دیے جائیں اور آئندہ کسی معاملے میں ان کی شہادت کو قبول نہ کی جائے ڈی اللہ دین اطاب نے کہا سوائے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی وہ اصلہ اور آئندہ کے لیے اپنے امال کے اصلاح کی تو اگر انہوں نے سچی دل سے توبہ کر لی اور اپنے اعمال کو سنوار لیا انہوں نے تو پھر آئندہ ان کے شہادت کو قبول کیا جائے گا رحیم تو اللہ ابارک و تعالیٰ مہربان ایک اور مسئلہ ہے جس کو شریعت کے اصطلاح میں لیان کہا جاتا ہے اور لیان یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے بیوی پر خدا ناخواستہ اس گناہ کے ارتکاب کا الزام لگا لے تو چونکہ اس گناہ کو ثابت کرنے کے لیے شریعت نے جو معیار اور مقدار مقرر کیا ہے وہ ہے چار عینی سالے گواہ تو اگر وہ ان گواہوں کو پیش نہیں کر سکا اور عدالت اس کو طلب کر لیں تو عدالت کے سامنے پھر عدالت اسے سے چار قسمیں گا اور ہر قسم گویا ایک گواہ کے قلم کام ہوگا اگر اس شخص نے عدالت کی روح برو قسمیں اٹھا لی کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اور اگر میں اپنے اس بات میں عرض بیانی کا مرتکب ہو رہا ہوں تو پھر اللہ تبارک و وطالعہ کی مشکلانت ہو ان پانچ شہادتوں کے دورانی میں اگر یہ شخص کہیں رک جاتا ہے لیکن یہ کام بڑے تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ وقت کا قاضی اسے لے گا یہ نہیں کہ جلدی جلدی اس سے وہ قسم ملے بلکہ اس کے سامنے کسی پر جھوٹے تہمت کا جو انجام ہے وہ واضح طور پہ بیان کر دیا جائے گا اس کے لیے جو سزا اللہ کے ہاں ہے وہ اس پر واضح کر دی جائے گی اور پھر جھوٹ بولنے کی جو سزا ہے کسی کو بدنام کرنے کی جو سزا ہے تاکہ یہ شخص اگر جھوٹا الزام لگا رہا ہے اپنی بیوی کے اوپر تاکہ وہ اس جھوٹ سے باز آ جائیں اور جھوٹی قسمیں نہ اٹھائے لیکن پھر بھی اگر یہ شخص ہر طرف سے اپنے آپ کو مطمئن سمجھے اپنے آپ کو سچا سمجھے اور یہ قسموں کے اٹھانے پہ امادہ ہی رہے تو پھر عدالت اس سے قسمیں لیں گی چار قسمیں لیں گی اگر اس نے درمیان میں قسموں کے اٹھاتے اٹھاتے یہ درمیان میں رک گیا اور اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے تو جھوٹا تحمت لگا دیا تو اب جھوٹے تحمت لگانے والے کے لیے اسی کروڑوں کی سزا ہے جو گزشتہ آپ میں گزر کی ہے وہ سزا اس کو دی جائے گی اور اگر اس نے چاروں قسمیں اٹھا لی اور پانچویں مرتبہ اللہ کی اپنے اوپر لانت کی بھی قسمیں قسم اٹھا لی تو اب جج جو ہے وہ اس خاتون کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور اس خاتون سے کہے گا کہ کیا تم اس مرد کے رائے سے اتفاق کرتی ہو اگر وہ خاتون اقرار کر لیں کہ میرے بارے میرے شوہر جو کچھ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے تو پھر اس خاتون پر سزائے رجم لاگو کر دی جائے گا اور اگر وہ انکار کر لیں کہ یہ شوہر جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کے سامنے بھی قسمیں رکھ دی جائے گی کہ بھائی تمہارے پاس اس کے رائے کو مسترد کرنے کے لیے کوئی گواہ موجود نہیں ہے اور ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہر وقت بندہ اپنے ساتھ گواہوں کو لے کر کے پھر بھی نہیں سکتا کہ وہ ہمیشہ اس کے کی باغدامنی پر گواہی دیتے رہیں اور اس کے ساتھ رہیں تو پھر اس خاتون سے کہا جائے گا کہ اس کے اس پانچ قسموں کے بدلے میں آپ کو پانچ قسم اٹھانی پڑے گی اور وہ اس انداز سے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے اس نے غلط بیانی کی ہے اور اس خاتون کے سامنے بھی جھوٹی قسموں کے اٹھانے کا جو انجام بد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اور جو سزا ملے گی اس کو اللہ کے ہاں وہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ اگر شوہر سچا ہے تو خم اس سچے مرد کو جھوٹا ثابت نہ کیا جا سکے لیکن یہ خاتون بھی اگر ہر لحاظ سے اپنے آپ کو حق پر سمجھے تو پھر اس کو قسم اٹھا لینی چاہیے اور جب یہ خاتون چار قسمیں اٹھا لے تو پانچ قسم پھر اس سے اس طرح سے لی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غزب ہو اس عورت پر اگر یہ مرد سچا اچھا ہے تو جب یہ عورت بھی چار قسمیں اٹھا لے تو چار قسموں کے اٹھانے کے بعد اب لہان ہو گیا اور لہان کے ساتھ ہی مرد اور بیوی بی کے درمیان تفریق کر دی جائے گی یہ تفریق مرد کو چاہیے کہ پھر وہ طلاق دے دے اور اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو جج کے تفریق کی وجہ سے اور جج کے ایک دوسروں سے ان کو گدا رہنے کے حکم کی وجہ سے ان کا گویا آپس میں طالب ہو جائے گا اور پھر یہ کبھی بھی ایک دوسروں کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے سنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور وہ لوگ جو ایب لگائے اپنے بیویوں پر اللہ شہادا اور نہ ہو ان کے پاس گواہ اللہ انفسوائے ان کے جانوں کی جانو کی فشہاد و سو گواہی ہے ان میں سے ہر ایک کی اربا شہادہ دن بلّہ چار گواہیاں دینا اللہ کی قسم کا کرم یہ کہ وہ شخص سچا ہے الخانصو اور پانچ ہی بار یہ کہ اللہ کے پتکار ہو اس شخص پر ان کا نمین اگر یہ جوتا ہے یعنی اگر میں جوتا ہوں تو مجھ پر اللہ کے پٹکار اور وہ عورت اور عورت سے چل جائے گی سزا اربا شہاد یوں کہ اگر وہ گواہی دے چار گواہیاں دینا اللہ کی قسم کا کر نل کا زمین یہ کہ وہ شخص جوتا ہے اس لیے کہ عورت سے عورت کے پاس اس سزا سے بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اس شخص کے قسموں کا انکار کر لیں اگر وہ اس شخص کے قسموں کا انکار نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس کے بارے میں اس کا شور کہہ رہا ہے وہ سچ کہتا ہے ستا اور پانچ بار وہ خاتون یوں کہ اللہ تبارک بادہ کا غضب آئے اس عورت پر یعنی مجھ پر ان کان میں سوال اگر وہ مر سچا ہے یعنی جو کچھ میں نے اس کے بارے میں کہا ہے وہ سچ ہے رحمت ہوں اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کے رحمت حاکیم اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا باحق مزاق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزائیں سخت کی ہے تو ان سزاؤں کے کی ثبوت लिए لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور شریعت کی طرف سے جو شرائط رکھے گئے ہیں وہ بھی بڑے سخت رکھے گئے ہیں کیونکہ یہ گناہ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک پاک معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے اور اس فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا بھی سخت رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس گناہوں کے روک تھام کے لیے اتنے سخت سزا کیوں رکھی اس لیے تاکہ انسانوں کے آپس میں ادب اور احترام کے جو رشتے ہیں وہ برقرار رہ سکیں اور اگر ان گناہوں کے کرنے کا اذن اہم دیا جائے تو پھر ظاہر بات ہے ایک وقت وہ بھی آ سکتا ہے ایسے معاشرے میں کہ جہاں مرد خود اپنی بیٹی خود اپنی بہن یا خود اپنے ماں کے ساتھ اللہ کی بنا نکاح کر سکتا ہے یا اس عمل کا ارتکاب کر سکتا ہے تو پھر وہ انسان کہاں کا شریف انسان کلائے گا وہ معاشرہ کہاں کا انسانوں کا معاشرہ کلائے گا کہ جہاں لوگ اس طرح کے اس انداز سے گناہوں کے ارتکاب کو اپنا حق سمجھتے ہو وہ آخر داوانہ لہر دلا لے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تخسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الاسم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم اٹار و پارے سوری نور کی یہ دوسرا رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر گیارہ سے لے کر آیت نمبر اکیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے قرآن کریم اور احادیث متبادر نے چار جرائم کی سزا اور اس کا طریقہ خود متعین کر دیا ہے کسی قاضی یا امیر کے رائے پر اس کا فیصلہ نہیں چھوڑا انہی متعینہ سزاؤں کو شرعی اصطلاح میں حدود کہا جاتا ہے ان کے علاوہ باقی جرائم کی سزا کو اس طرح متعین نہیں کیا گیا بلکہ امیر یا قاضی یا جج کے ثوابدید پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ مجرم کی حالت اور جرم کی حیثیت اور نوعیت ماحول وغیرہ کے مجموعہ پر نظر کر کے جس قدر سزا دینے کو ان سداد جرم के लिए کافی سمجھیں وہ, وہ سزا دے سکتا ہے ایسی سزاؤں کو को اصطلاح میں تاجرات کہا جاتا ہے حدود شرعیہ جس کے بارے میں سزا اللہ نے خود مقرر کی ہے اور یہ سزا ان گناہوں کے ارتکاب پر ہمیشہ سے جاری رہے گا کسی کی تبدیلی سے ان حدود کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے اس لیے کہ حاک میں اعلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے وہ سپریمی بالا ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تو ان چار قسم کے معاشرتی برائیوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود متعین فرما دی ہے نمبر ایک چوری کی سزا کہ اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وضاحت فرمایا ہے کہ چوری جب کی جائے اور وہ اپنے اس حد شریع کو پہنچ جائے کہ جو شریعت نے مقرر کی ہے تو اس چور اور چورنی کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا دوسری کسی پاک دامن عورت پر تحمت رکھنا یا تحمت لگانا ایسے تہمت لگانے والے اگر اس تہمت کو چار گواہوں سے ثابت نہیں کر سکیں تو ان کو اسی کوڑوں کی سزا دی جائے گی شراب پینے کی سزا تیسرے نمبر پر اور چوتھے نمبر پر زنا کی سزا زنا کی سزا میں پھر قدر تفصیل ہے وہ یہ کہ اگر اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے غیر شاد شدہ ہے تو انہیں سو سو کرڑوں کی سزا دی جائے گی اور اس کے علاوہ بھی اگر جج مناسب سمجھیں تو ان کو علاقۂ بدر کر سکتے ہیں اور دیگر تعزیری سزا وہ حکومت کے ضوابط دیکھتے ہیں اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو ان کے لیے رجم یا سنگسار کی سزا ہے یعنی سزائے موت سے جو ہر حال میں ان پر لاگو ہوگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے حکم سے اس جرم کے ارتکاب اور ان مجرموں کے اقرار کے بعد ان پر یہ حدود جاری کیے گئے ہیں اس میں کوئی ابہام کوئی شک وغیرہ ہرگز ہرگز نہیں ہے جتنے یہ جرم اپنے جگہ پر اور اپنے نوعیت کے حوالے سے زمین کے اندر بڑے حساد کا ذریعہ بنتے ہیں اسی حساب سے اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان کے لیے سزا بھی بڑے سخت رکھی ہے اور ساتھ ہی اللہ تبارک وتعالیٰ نے جو حکم دیا ہے جو گزشتہ رقو میں ہو گزرا ہے کہ ایسے مجرموں کو سزا دیتے وقت ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کرو اس لیے کہ انہوں نے جو جرم کی ہے اگر ان ایسے مجرموں کے ساتھ نرمی کا رویہ روا رکھا گیا تو معاشرے میں کوئی بھی محفوظ اور کوئی بھی پرامن نہیں رہ سکے گا اور ایک صالح معاشرہ فساد زدہ معاشرے میں تبدیل ہو کے رہ جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے اس رقو کے اندر ایسے ہی ہمترین ترین واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے جو تفاسیر اور احادیث میں واقع اس کے نام سے مشہور ہے اس واقعہ کا خلاصہ مفسرین نے اختصار کے ساتھ جو نقل کیا ہے چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ دوسرے تقریبا تمام مستند ترین کتب حدیث میں یہ واقعہ غیر معمولی طول اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزبۂ بنی مستلق جس کو غزب ذات مرسی بھی کہا جاتا ہے سن میں جب تشریف لے گئے تو محت میں سے صدیقہ رضی اللہ عنہ ساتھ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں باہر کے سفر پہ جاتے تو اپنے ساتھ متحرات میں سے کسی حق کو رکھتے اور یہ اس لیے کہ ازواج متحرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کے دورانیے کے جو نجی شعبے زندگی سے متعلق مسائل ہیں وہ معلوم کر سکیں اس لیے کہ اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں وہ امت کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں ان کے نجی زندگی انشرادی زندگی ہر لحاظ سے وہ لوگوں کے لیے گویا ایک ماڈل ہوتی ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سفر میں کسی نہ کسی ازوجہ متحرہ کو رکھتے تھے اکثر ازوا جم میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حسات ہوتی تھی اس لیے کہ یہ ایک تو پڑھی لکھی اور دوسری انتہائی ذہین ترین خاتون تھی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دورانیے کے نجی زندگی سے متعلق کو اچھی طرح سے یاد کرتی تھی محفوظ کرتی تھی اور پھر جب ضرورت پڑتی مسائل کے پوچھ جانے کے دورانیے میں تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دورانیے کے مسائل خواتین کو بتایا کرتی تھی حضرت عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اون جس پر ان کا حدج یعنی پردہ دار شغدف ہوتا تھا اور کیونکہ اس وقت تک پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے تو معمول یہ تھا کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حودج میں سور ہو جاتی پھر لوگ اس حودج کو اٹھا کر اون پر رکھتے تھے حودج اس پالان کو کہا جاتا ہے کہ جو اون کے اوپر لکڑی کا بنا کر کے رکھا جاتا ہے بیٹھنے کے غرض سے اور اس حودج یا اس پالان کے اوپر پھر چادر ہوتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اندر بیٹھ جاتی تھی سے فراغت اور مدینہ طیبہ کی طرف واپسی میں ایک روز یہ قصہ پیش آیا کہ ایک منزل میں یہ قافلہ ٹیرا آخری شب میں کوچ کرنے سے پہلے اعلان کیا گیا کہ قافلہ روانہ ہونے والا ہے تاکہ لوگ اپنے اپنے ضرورتوں سے فارغ ہو کر کے تیار ہو جائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ صدیقرض عنہ کو قضائے حاجت کی ضرورت تھی اس سے فراغت کے لیے وہ قریب کے جنگل کی طرف چلے گئی وہاں اتفاق سے ان کا ہار ٹوٹ کر کے گر گیا اس کے تلاش میں ان کو دیر لگ گئی دی جب واپسی اپنے جگہ پر پہنچیں تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے اس لیے کہ بہت بڑا قافلہ بھی نہیں تک ان اون کا قصہ یہ ہوا کہ جب کچھ ہونے لگا تو عادت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہو جا پالان وہ لوگ یہ سمجھ کر کے اونٹ پہ انہوں نے سوار کر دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں موجود ہے اٹھاتے وقت بھی انہیں کچھ شعبہ اس لیے نہ ہوا کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر کم اور بدن بھی نحیف تھی کمزور کی کسی کو یہ اندازہ ہی نہ ہوا کہ حد خالی ہے چنانچہ اون کو خان دیا گیا حضرت صدیقہ نے اپنی جگہ واپس آ کر قاتل کو نہ پایا تو بڑی دانشمندی اور وقار اور استقلال سے کام لیا کہ قافلہ کے پیچھے ڈھوڑنے دھول کے بجائے اور اسے ادھر ادھر تلاش کرنے کے بجائے اپنے جگہ چادر اوڑھ کر کے وہ بیٹھ گئے اور خیال کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رفقا کو یہ معلوم ہوگا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو وہ مجھے تلاش کرنے کے لیے یہاں پہنچیں گے اگر میں ادھر ادھر کہیں چلے گئی تو ان کو تلاش میں مشکل ہوگی اس لیے اپنی جگہ پر چادر میں لپیٹ کر بیٹھے بیٹھ رہی آخر رات کا وقت تھا نیند کا غلبہ ہوا وہیں لیٹ کر آگ لگی دوسری طرف قدرت نے یہ سامان کیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزے پہ یا جنگ جہاد پہ جانے کے معمولات اور طریقہ کار میں سے تھا کہ آپ بڑے فوج کے پیچھے ایک یا دو افراد کو رکھا کرتے تھے تاکہ وہ فوج سے گہرا پڑا سامان اٹھا کر کے محفوظ کر لیں اور پیچھے سے اپنے ان مسلمان مجاہدین کی حفاظت بھی کریں کہ کہیں بے علمی میں پیچھے سے دشمن ان پر حملہ کر کے نقصان نہ پہنچے اس غزل میں پیچھے رہنے والا جو صحابی تھے وہ انتہائی بزرگ اور عبادت گزار صحابی حضرت معطل تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خدمت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا وہ قافلے کے پیچھے رہے اور قافلہ روانہ ہونے کے بعد گری پڑی کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو اٹھا کر کے محفوظ کر لے وہ صبح کے وقت اس جگہ پہنچے ابھی روشنی پوری نہ تھی اتنا دیکھا کہ کوئی آدمی پڑا سو رہا ہے قریب آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا کیونکہ انہوں نے پردے کے احکامات کے نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھا تھا پہچاننے کے بعد انتہائی افسوس کے ساتھ ان کے زبان سے نکلا ان <راجعون> یہ کلمہ حضرت عائشہ کان میں پڑا تو آنکھ اور چہرہ ڈھانپ لیا حضرت صفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اون قریب لا کر بٹایا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پسوار ہو گئی اور خود اون کی نکیل پکڑ کر کے وہ پیادل چلنے لگے یہاں تک کے میں مل گئے عبد جو بہت بڑے مناسب تھے اور اسلام اور مسلمان اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے اور ان کی یہ مخالفت گویا ان کے جسم کے رگ اور بال میں رش بسا ہوا تھا اس کو ایک بات ہاتھ لگی اور کم وقت نے وہی تباہی بکنا شروع کیا اور بعض بھولے بھالے مسلمان بھی سنے سنائے اس کا تذکرہ کرنے لگ گئے اس لیے کہ اس نے بڑے مؤثر انداز سے اور بڑے شدید اور قوت کے ساتھ پرو گنڈا کیا اپنے ذرائع کو اس نے بھرپور طریقے سے استعمال کیا کہ کی اس کے اس ذرائع کے استعمال سے کی مسلمان بھی بعض جو ہے وہ اس طرح کی باتوں کو کان لگا کے سننے لگے جیسے کہ حضرت حسام رضی اللہ تعالیٰ حضرت مستہ مردوں میں سے اور حضرت ہمنا عورتوں میں سے یہ وہ لوگ تھے جو انتہائی مخلص صحابۂ کے نام تھے لیکن یہ بھی ان کے متاثر ہو تفصیل دور منصور میں بہاوال ابنیا حضرت ابن عباس کا یہی قول نقل کیا گیا ہے کہ مناسب کے بختان کا چرچا ہوا تو خود ص اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت صدمہ پہنچا حضرت عائشہ کو تو انتہائی صدمہ پہنچنا ظاہر ہی ہے عام مسلمانوں کو بھی اس سے سخت رنگ اور افسوس ہوا ایک مہینے تک یہی قصہ چلتا رہا آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ برات اور بہتانے یا اس میں شریک ہونے والوں کی مذمت میں مذکورہ بالا آیاتی نازل فرمائیں جن کی تفسیر اس رکو میں اگے آتی ہے. اللہ تبارک کا اشار ہے ان الَّذِينَ جَاؤوا بے شک بولو کہ جو ایک طوفان برپا کر کے لائے عثب تم یہ تمہاری ہی ایک جماعت ہے لیکن اللہ لا اللہ تصبر الکم تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بل ہو بخیر اللہ بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اب یہ ہے کہ اس میں بہتری کون سی ہے بظاہر تو مسلمانوں اور اسلام اور اللہ کے رسول کے لیے باعث اذیت ہے یہ واقعہ لیکن اس واقعہ کے بعد متعلق اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے طرف سے احکامات نظر فرمائے کہ ایسے جھوٹے دو لگانے والوں کے لیے سزا کیا ہونی چاہیے اور پھر مسلمانوں کو تمبی کر دی گئی کہ مسلمان اپنے مسلمانوں کے بارے میں گفار کے پروگنڈوں سے متاثر نہ ہوا کریں اس لیے کہ مسلمان تو مسلمان کے لیے اپنے جسم کے ایک حصے کے مانن ہے بلا کسی ایک جسم والے کو اپنے جسم کے کسی حصے کے بارے میں کسی دوسرے کے بتانے سے بدگمانی ہو سکتی ہے لمر سب اس میں ہر آدمی کے لیے ہے ان میں سے وہ جتنا اس نے گناہ کمایا یعنی جس نے اس جھوٹے پر جس قدر حصہ لیا اس قدر اس پر گناہ کا وبال ہوگا ولدی تب کے برہو اور وہ کہ جس نے بوجھ گٹایا اس کا بڑا لہو آزاد نازیم اس کے لیے بہت بڑا حصہ ہے یعنی جس نے اس واقعہ کو عام کرنے اور اس واقعہ کو گڑھنے میں بنیادی کردار ادا کیا اس کے لیے آزاد عظیم ہے یعنی ابن ابن سلول. اللہ تبارک مسلمانوں سے لو کیوں कि ایمان والے مرب اور ایمان والے عورتیں اپنے لوگوں پر بھلا خیال کرتے وخالو اور کہتے حاصہ مبین کی یہ تو سری طوفان ہے سری جھوٹ ہے بے اربادی شہدا کیوں نہ لائے وہ اس بات پر چار گواہ فلم جب وہ نہ لائے اس پر گواہ فائن خاضب بس یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جھوکے ہیں و رحمت اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا, دنیا اور آخرت میں تم ما اس واقع کی وجہ سے افضل تم سے ہی جس کا تم چچا میں لگے ہو آزاد العظیم بہت بڑا آزاد گویا متحرات پر تہمت لگانا اللہ کی طرف سے آزاد عظیم کا باعث ہے جب تم لینے لگے اس بات کو اپنے زبانوں پر وتقولون تقوا اور تم کہنے لگے ان باتوں کو اپنے منہ سے مال بہ علم وہ جس کی تمہیں حقیقی خبر نہیں تھی وہ اور تم اس بات کو ہلکا سمجھ رہے تھے وہ ون اللہ عظیم اور وہ اللہ یہاں بہت بڑی ہے اس لیے کہ ازواج متحرک محات المومنیم وہ ایمان والوں کے ماہ ہی ہیں بلا کوئی شخص اپنے ماں کے بارے میں اس طرح چرچا کرنا پسند کرتا ہے ولولا اور کیوں نہ اس سمے تمہ جب تم نے سنا اس کو تم جو تم ہیں ما یکونو لنا ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتا ان لاجا یہ کہ ہم اس بارے گفتگو بھی کریں سبحان کہا بہتان العظیم اللہ تو پاک ہے اور یہ تو بہت بڑا بہتان ہے یعنی مسلمانوں کو کفار کے جھوٹے پر اللہ کے رسول کے گھر کے افراد کے متعلق بدگمان نہیں ہونا چاہیے تھا اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا اللہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے ابدا یہ کہ آئندہ ایسے بات کی طرف پلٹ کر ہی نہیں آنا ان گن تم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو گویا جو شخص یا جو گروہ یا جو جماعت صحابہ کرام اور ازواج متحرات پر تبرہ کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچیں اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تم ایمان والے ہو تو آئندہ کے لیے اس طرح بات کے طرف پلڑ کے بھی نہیں آنا وہ کھول کے بیان کرتا ہے تم سے اپنی باتیں وہ اللہ علیہ الحکیم اور اللہ سب جانتا حکمت والا ہے بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں یہ کہ وہ بے حیائی کا چرچا اور بری باتوں کا چرچا کریں ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں لحم عذاب علیم الفک دنیا برآخر تو ایسوں کے لیے دنیا اور آخرت میں شدید عذاب ہے بڑی اہم آیت ہے جو لوگ ان مسلمانوں کے معاشرے میں اپنے ذرائع سے ایسے باتیں عام کریں ایسے جملے ادا کریں ایسے ایسے اداؤں کا اظہار کریں کہ جس سے مسلمان برائیوں اور بدکاریوں کی طرف متوجہ ہو اللہ کے نافرمانیوں فرمانیوں کے طرف متوجہ کے دنیا بھی اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہوحمۃ ہو ولو لا فضل اللہ علیکم اور اگر نہ ہو تو اللہ کا فضل تم بروس کی رحمت و عم اللہ رحف الرحیم اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا مہربان ہے اس لیے تو اللہ نے مہربانی فرمائی ورنہ اگر اللہ چاہتا تو ان منافقین پر دنیا کے اندر ہی ایسا عذاب نازل کر لیتا کہ ان کو نشان عبرت بناتا لیکن دنیا کیونکہ امتحان کی جگہ ہے فیصلے کا جگہ ہے نہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے لوگوں کے ساتھ دنیا کے اندر ظالم بڑے پیمانے کے لیے اگر مظالم کا مظاہرہ کرے ان کے ساتھ رویہ رکھیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان کا محاضہ نہیں کرتا اس لیے جو لوگ امبیائی کے رام جو لوگ صحابۂ کے رام اور جو لوگ ازوائے متحرات کو کے اوپر تبرہ کرتے ہیں اپنے مجلسوں میں اپنے جلوسوں میں اور اپنے نجی محفلوں میں اپنی کتابوں میں اپنے رسالوں میں وہ اپنے عشرت وآخر دوانا الحمد لله رب العالمين قور بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر اٹھارہ پورے سورے نور کے یہ تیسری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر اکیس سے لے کر آیت نمبر ستائیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ احلی ایمان سے مخاطب ہے جیسے کہ گزشتہ رکو کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے بڑی وضاحت کے ساتھ تاخیر فرمائی تھی کہ ایمان والے اپنی ایمان والوں کے بارے میں کفار کے پروگنڈوں میں آ کر اور ان کے جھوٹے پروگنڈوں سے متاثر ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں بدگمانیوں کے شکار نہ ہوں اس لیے کہ سارے مسلمان آپس میں ایک جسم کے منن اور آپس میں بھاری بھاری ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ مسلمان مسلمان کے بارے میں ناپسندیدہ بات کو اپنے زبان تک پر نہ لائے اس رکن اس بات کی وضاحت ہے کہ جو لوگ کفار کے پروپگنڈے سے متاثر ہو کر اہل ایمان کے بارے میں ان کے پروف کا حصہ بن جاتے ہیں اور پھر اہل ایمان کو بدنام کرنے میں ان کی مددگار بن جاتے ہیں تو گویا یہ شیطان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں تبارک وطالعہ کا یا وہ لوگو جو ایمان والے ہو خطوات شیطوان نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر ومت طبی خطوات شیتوانی اور جو کوئی چلے گا شیطان کے نقش قدم پر فرم نہ ہوئی امر بس بے شک وہ حکم دیتا ہے اپنے پیروکاروں کو بے حیائی کے کاموں کا اور برے باتوں کا یعنی شیطان کے چالوں سے ہوشیار رہا کرو مسلمان کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ شیاطین کے پر ساتھ تعلق کو اپنا تعلق بنا لیں اس لیے کہ شیطان کا تو کام ہی انسانیت کو نابود کرنا ہے انسانیت کو نقصان سے ہمکنار کرنا ہے رحمت ہوں اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کے رحمت ما ذکا من کو من ابدا تو وہ نہ سوارتا تم میں سے ایک شخص کو کبھی بھی نہیں لیکن اللہ تبارک وطانہ سوارتا ہے تزکیہ کرتا ہے جس کو چاہے علیم اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے ان شیطان تو سب کو بگاڑ کر چھوڑتا ایک کو بھی سیدھے راستے پر نہنے نہ دیتا یہ تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے مخلص بندوں کی دستگیری فرما کر بے شماروں کو محفوظ رکھتا ہے اور بعضوں کو مبتلا ہو جانے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر ان کو درست کر دیتا ہے یہ بات اسی خدائے واحد کی اختیار میں ہے اور وہی اپنے علم اور حکمت کامل سے جانتا ہے کہ کون بندہ سوار جانے کا قابل ہے اور کس کے توبہ قبول کی جانی چاہیے اور کس کے توبہ نہیں قبول کرنے چاہیے. وَلَا مِنكُمْ فِي سبیل <اللہ> اس کا جو شان ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ اللہ تعالی تعالیٰ پر طوفان اٹھانے والوں میں بعض مسلمان بھی نادانے سے کفار کے جھوٹے پر گنڈے سے متاثر ہو کر کے شریک ہو گئے تھے ان میں سے ایک جو تھے وہ حضرت مستح تھے جو ایک مفلس مہاجر ہونے کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے یا خالہ بری تھے ایسا اس کا یہ تھا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امداد اور خبر گیری کیا کرتے تھے جب یہ قصہ ہوا اور حرف پائش صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برات آسمان سے اللہ نے نظر فرمائی اور ان پر الزام لگانے والے تہمت لگانے والے جھوٹے ثابت ہوئے تو حضرت ادب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کا کہ کا آئندہ کے امداد نہیں کروں گا شاید بعض دوسرے صحابہ کو بھی ایسی صورت حال پیش آئی ہو اس پر یہ آیات نظر ہوئی یعنی تم نے سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی بزرگی اور دنیا کے وہ سوتہ فرمائی ہے ان کے شانشان یہ بات نہیں ہے کہ ایسے قسم کائے ان کا ذرا بہت بڑا اور ان کے اخلاق بہت بلند ہونے چاہیے بڑے جوان مردی تو یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے مختاج اشتداروں داروں اور خدا کے لیے وطن چھوڑنے والوں کی آنت سے دستکش ہو جانا بزرگوں اور بہادروں کا کام نہیں ہے اگر قسم کاری ہے تو ایسے قسم کو پورا مت کرو اس کا کفارہ ادا کر دو تمہارے شان یہ ہونی چاہیے کہ کے خطا کاروں کے درگزر کرو ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کوتاحیوں سے درگزر فرمائے گا جب یہ آیات نازل ہوئی ہر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنی تو رضی اللہ آب عنہ نے اپنے قسم کو توڑ دیا اور پھر سے اس صحابی کا وظیفہ جاری کر دیا اس کی مدد کرنے شروع کر دی کہ جس کے مزید قسم اٹھائی تھی اس آیت میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو صاحب فضل شخصیت قرار دیتا ہے اور قسم نہ تم میں سے بڑے درجے والے اول الفضل منکم تم میں سے صاحب فضیلت والے تم میں سے بڑے درجے والے مراد وسعت اور وسعت والے قربا اس بات پر کہ وہ قرابتاروں کو نہ دیں گے بل مسائقین اور بل مہاجرین فیصد اور وطن چوڑنے والوں کو اللہ کے رام ہے اس لیے کہ یہ قریب رشتے دار بھی تھے یہ محتاج بھی تھے اور یہ مہاجر بھی تھے ولیف و چاہیے کہ معاف اور درگزر کرے اللہ تو حب نا فر الکم <لَكُم> کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو معاف کر دیں جب یہ بات حفیق دعیٰ عمل نے سنی تو فوری طور پہ بھول اٹھے کہ بنا یا ربنا انا نبو ان کیوں نہ ہمارے رب ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارے معافرت ہو اور پھر آپ نے اپنے قسم کو توڑ دیا اور کفار ادا کر دیا اور اس کا وظیفہ ویسے جاری کر دیا اللہ غفور رحیم اور اللہ بچنے والا بڑھانے ان میں لدین ابشک وہ لوگ یارمون المسنات جو عیب لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر الغافلات جو بے خبر ہے المؤمنات ایمان والیاں یعنی ایمان والی بے خبر جن کو اس گناہ کا پتہ ہی نہیں ہے اور کسی نے اس پر اس گناہ کے کرنے کا تومت لگا دیا اللہ فرماتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ ایسے لوگ ملعون ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کریم وسلم نے فرمایا سب سات ہلاکت میں ڈہنے والے گناہوں سے خود کو بچاؤ اور پھر حضور نبی کریم نے وہ سات گناہ گن کر کے وضاحت فرمائیں کہ اشرک و نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے خود کو بچاؤ وقتل النفس نقصلتی حرم رمبا کو اللہ, اللہ, اللہ بلحق اور بغیر کسی وجہ کے کسی کا خون کر دینا یہ ہلاکت میں ڈالنے والا عمل ہے اس سے خود کو بچاؤ وہ الربا اور سود گانے سے خود کو بچاؤ وہ مال التیم اور یتیم کے مال کے گانے سے خود کو بچاؤ وہ طولوم ضف اور جب مسلمانوں کا جہاد ہو رہا ہو کفار کے ساتھ تو میدان جنگ سے بھاگنے سے خود کو بچاؤ و قضف المخصینات المنا اور پاک دامن بے خبر ایمان والی خواتین پر تہمت لگانے سے خود کو بچاؤ اور جو لوگ یہ ساتھ اعمال کرتے ہیں گویا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں یومتش علیہم الصنت ہم جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں وائی بھی اور ان کے ہاتھ وہ ارجلہم بیمر کالو یا اور ان کے پاؤں جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے انسان کے ہاتھ بولیں گے انسان کی زبان بولے گی انسان کے پاؤں بولیں گے کہ کس سے کس وقت کیا چیز کیا ہے کیا چیز سنا ہے کیا چیز بولا ہے کیا چیز دیکھا ہے اور یہ انسان کے ساتھ گویا اللہ تبارک و تلا کے لگائے ہوئے ایک نظامی جاسوسی ہے جس کو چھوڑ کر کوئی انسان بھی اپنے کسی کام کو کر نہیں سکتا یوم یوس ہی اس دن پورا دے گا ان کو اللہ ان کی سزا جو چاہیے وہ یا اور وہ جانتا ہے جو وہ جان لیں گے انق المدین اللہ بلی ہے سچا اور سب کچھ کھول کے رکھ دینے والا الخدیثات للخدیثین گندی عورتیں گندی مردوں کی زیادہ کیلئے مناسب ہے والخدیثون للخدیثات اور خدیث مرد گند مرد گندی عورتوں کے زیادہ مناسب ہے, ہے نشان ہے تو جیسے اللہ کے رسول طیب ہے پاک ہے ایسے ہی ان کے ازواج و طہارات بھی پاک ہے اور ذہنی طور پر پاک پاک ہی کے طرف مائل ہوتا ہے پاک پاک ہی کی ساتھ رہنا پسند کرتا ہے تو اللہ کے رسول پاک ہیں پاکی کو پسند کرتا ہے ایسے ہی آف صلی اللہ کے ازواج متحرات بھی پاک ہے وَالطیبات لِلطیبین اور سترِ عورتیں سترِ مرگوں کے لیے وَالطیبون لِلطیبات اور سترِ مرد سترِ عورتوں کے لیے اُلَائِكَ مُبَرَّعُونَ مِمَّا يَقُولُونَ وہ لوگ بے تعلق خیبری بری ہے اس سے جو وہ لوگ کہتے ہیں لہم فرتم ورثیم ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کا رزق یعنی برا کہنے سے وہ برے نہیں ہو جاتے بلکہ جب اس پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالی کی طرف سے ان کے اس صبر کے بدلے میں آخرت میں ان کو اجن ملے گا اس آیات میں یہ بات بڑی آسانی کے رسم میں آتی ہے کہ ازواج کے متحرات کے لیے اللہ کے ہاں رزق کریم ہے عزواج مطحرات کے لیے اللہ کی ہاں مغفرت ہے متحرات ہر طرح کی لردوں سے بری و ذمہ ہے جو کہ اس عیاد مبارکہ میں ہے اور جو لوگ اضواج متحرات کے طرف ناپسندیدہ باتوں کو محسوس کرتے ہیں یقیناً وہ بے انصافی کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلوں سے بھی نظر بند کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ان عظیم ہستیوں کے مقامك کو سمجھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دعوانا الحمد لله رب العالمين اور دل کی نشیق پونہ بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذالکم تبکرون اٹھارو برس سورہ نور کے یہ چوپر رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ستائیس سے لے کر آیت نمبر پینتیس تک کی آیتوں پر مشتمل ہے سورہ نور کی شروعی سے اللہ تبارک و تعالی نے برائی اور بے حیائی کے روک تھام کے لیے اس متعلقہ جرائم کے سزاؤں کا ذکر اور بغیر کسی دلیل کی کسی پر لگانے کی مذمت اللہ نے بیان فرمائی اس رقوم میں انہی خواہش کے انسداد اور عفت اور عصمت کے تحفظ کے لیے ایسے احکامات بیان کیے گئے ہیں جن سے ایسے حالات ہی پیدا نہ ہوں جہاں سے بے حیائی اور برائی کو راستہ ملے انہی احکامات میں سے استضان کے مسائل اور احکام ہے کہ کسی شخص کے مقام میں بغیر اس کے اجازت کے داخل ہونا یا اندر جھانکنا ممنوع کر دیا گیا ہے جس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ کسی غیر محرم عورتوں پہ نظر نہ پڑ جائے ان آیاتوں میں اللہ تبارک وطالعہ نے محرمات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور جن جن کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے مل ملاب رکھا جا سکتا ہے اس کے بھی اللہ نے وضاحت کی ہے معاشرتی آداب کے اللہ نے بڑے وضاحت کے ساتھ تاکہ فرمائی ہے چنانچہ سنا چل ہے یا بولو کو جی جو ایمان والے غیر مت جایا کرو کسی کے گھر میں اپنے گھروں کے سوا حتہ نسو جب تک کہ بول چال نہ کرو یعنی ان کو خود سے مانوس نہ کرو ان کے بارے میں خود اپنے بارے میں مطلع نہ کرو تسلیم وعلی علیہ اور سلام کر لو ان کے گھر والوں پر خیرون الحم یہ تمہارے لیے بہتر ہے لال قرون اگر تم اس سے نصیحت حاصل کرو یعنی خاص اپنے ہی رہنے کا جو گھر ہو اس کے سوا کسی دوسرے کے رہنے کے گھر میں یوں ہی بے خبر نہ گز جائے کرو کیا جانے وہ کس حال میں ہو اور اس وقت کسی کے اندر آنا پسند کرتا ہو یا نہیں کرتا لہذا اندر جانے سے پہلے آواز دے کر اجازت حاصل کیا جائے اور سب سے بہتر آواز سلام کی ہے حدیث میں ہے کہ تین مرتبہ سلام کرے اور اجازت داخل ہونے کے لیے اگر تین بار سلام کرنے کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے اور یہ بھی خفاہ کرام نے وضاحت کی ہے کہ راستوں میں بیٹھ کر کے اہل خانہ کے گھر سے نکلنے کا انتظار نہ کریں کہ بھئی صاحب نکلیں گے تو اس سے ملاقات ہو جائے گی کیا معلوم اس کی طبیعت کیسی ہے وہ کسی سے اس وقت ملنا ملانا پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا لہذا ہم ہاتھ راستوں میں بیٹھ کر کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اگر کسی سے ملاقات مقصود اور مطلوب ہو تو پہلے اس کو اپنی ملاقات کے بارے مطلع کر دینا چاہیے اگر افسوس آج مسلمان ان مفید ہدایت کو ترک کرتے جاتے ہیں جن کو دوسری قومیں انہی سے سیکھ کر ترقی کر رہی ہیں سنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے شادی پھر اگر نہ پاؤ تم اس گھر میں کسی کو فلاطت خلو ہا بھی اس میں داخل نہ ہو خطی حضام القم جب تک کہ تمہیں اس میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملے وہ انقید ہو اور اگر تم کو جواب ملے کہ چلے جاؤ تو فرض ہو واپس چلے جاؤ از کا لم یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے بہ بما تعملون علیم اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ اسے جانتا ہے یعنی ایسا اجازت تصرف کا, کا کوئی حق نہیں نہ معلوم بے اجازت چلے جانے سے کیا جھگڑا پیش آ جائے ہاں سراہتاً یا دلالتن اجازت ہو تو جانے میں کوئی مظاہرہ نہیں یعنی ایسے بغیر کسی کے بدلانے کے کسی کے گھر میں چاہے اس میں کوئی رہتا ہو یا نہ رہتا ہو ہرگز داخل نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے لیسا علیکم جناحون تمہارے لئے اس بارے کوئی گناہ نہیں ان تدخلو بیوتا غیر مسکونت فیہا متعولکم اگر تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جہاں کوئی نہ رہتا ہو اور اس گھر میں تمہارا سامان ہو واللہ یعلم ماتب دون و ماتب دون اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چپاتے ہو اس نے تمہارے تم چھپے گلے حالات کے راج سے یہ احکام تمہارے لیے مقرر کی ہے جن سے مقصود فتنہ اور فساد کو دخل اندازی کو بند کرنا ہے مومن کو چاہیے کہ اپنے دل میں ایسے بس پیدا نہ کرے کسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الم و اور اگر جب اجازت مل جائے تو اب اس کے اگلا جو اسٹیپ ہے اس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہہ دیجیے ایمان والوں سے من کہ وہ نیچے رکھیں اپنے نظروں کو یعنی ایمان والے مردوں سے کہیے کہ وہ اپنے نظروں کو نیچے رکھیں وہ یہ وضو ہوں اور یہ کہ اپنے عصمتوں اور اپنے شرمگاہوں کو قابو میں رکھیں بد نظری عموماً زینا کی پہلی سیریز ہے اسی سے بڑے بڑے فواہش کا دروازے کھلتے ہیں قرآن کریمیں بدکاری اور بے حیائی کا انسداد کرنے کے لیے اول اسی سوراخ کو بند کرنا چاہا ہے یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو حکم دیا ہے کہ بد نظری سے بچیں اور اپنے خواہشات کو قابو میں رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ذالک کا ازگالہ یہ ان کے بارے میں زیادہ بہتر ہے قبیل بے شک اللہ کو خبر ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں بکل ممنات أَوْ اور کہہ دیجیے ایمان والی مرد خواتین سے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نہیں چڑھ جس طرح کسی مرد کے لیے کسی غیر محرم خاتون کی طرف دیکھنا گناہ ہے اسی طرح کسی خاتون مسلمان کے لیے کسی غیر محرم مرد کی طرف برابر دیکھتے رہنا یہ خراب ہے اس لیے اللہ کا ارشاد ہیں کہ وقل علم ایمان نعت اور کہری جی ایمان والیوں के وہ भी اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے حزن فروج ہننا और وہ بھی اپنے, اپنے عصمتوں کے حفاظت کرے ودا یگ دینا زینا تنہا और نہ دکھلائیں اپنا بناؤ سنگار اللہ ماں بہارا منہا سوائے اس کے جو اس میں سے کھلی ہوئی ہے یعنی ہاتھ وَلْ وَلْ اور چاہیے کہ ڈال لے اپنی اپنے, اپنے بانوں کے اوپر یعنی اپنے سروں کے اوپر اور بالخصوص ان چادروں سے اپنے جسم کے سامنے حصے کو چھپائے بیٹھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف گردن میں ڈال دیں اور اس کے بلو جو ہے وہ اگلے کے درف سیمے کے اوپر لٹا دیں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جسم کے سامنے حصے کو زیادہ چھپا دینا اہم ترین ہے اس لیے چادروں کو ایسا اڑا جائے کہ جس کا زیادہ حصہ جسم کے سامنے حصے پر ہو اللہ تبارک والین تہن اور نہ کھولے اپنے سنگار اللہ بہت مگر اپنے شوہروں کے سامنے او آبا یا اپنے والدین کے سامنے او ابا ابہول یا اپنے شوہر کے والد کے سامنے یعنی سسر کے سامنے او ابنا اہننا او ابنا ابہولنا یا اپنے خامن کے سامنے او یا اپنے کی بیٹوں کے سامنے یعنی ستیلے بیٹے کے سامنے او اخوان یا اپنے بھائی او بنی اخوان یا اپنے او بنی احوات یا اپنے بانجو او نیشا یا اپنے عورتوں کے سامنے یعنی اپنی عورتوں کے سامنے اگر وہ کچھ بے تکلفانہ طریقے سے آ جائیں اور تو اللہ تبارک کو تعلق فرماتے ہیں کہ ان آدمیوں کے سامنے آ سکتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ جن کا کسی بھی صورت میں اس خاتون کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا عمل کا تو ایمان ہونا یا وہ جو تمہارے ہاتھ کے مال ہے یعنی تمہارے غلام غیر اول من لم یا کاروبار کرنے والوں کے جو مرد کے کچھ غرض نہیں رکھتے یا لڑکوں کے جنہوں نے ابھی نہیں پہچانا عورتوں کے پوشیدہ راز کے باتوں کو یعنی جو عورتیں اس کے پاس اٹھنی بیٹھنے والی ہے بشرتی کے نیک چلن ہو بدراہ خواتین کے سامنے بھی انسان کو اپنے زینت میں نہیں آنا چاہیے اور بہت سے سلف صالحین کے نزدیک ایسے مسلمان ہیں یہاں تک وہ تاقید فرماتے ہیں کہ کسی ایک غیر مسلم خاتون کے سامنے بھی بندے کو آزادانہ طریقے سے نہیں آنا چاہیے اللہ تبارک اگلے اور نہ مارے اپنے پاؤں کو زمین کے اوپر لئیو علما یقین منزین من ہند اس نیت سے کہ جانا جائے جو کچھ اس نے اپنے بنا اور سنگار کو چپائے رکھا بعض خواتین یعنی اپنے لباس کو اور پوشیدہ زیورات کو راستے پہ چلتے ہوئے زور زور سے پاؤں کو زمین بھی مارتی دی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بے اس نے زیورات رد پہنے ہوئے ہیں یا اس نے کھنگن پہنے ہوئے ہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ کنگن اپنے زیورات اور اپنی زینت کا اظہار ان کے سامنے کرے جن کے لیے یہ زینت کیا گیا ہے اور وہ ہے ان کے شوہر اور توبہ کرو اللہ کے سامنے سب امن ایمان والو لال لگوم تف لحم تاکہ تمہارے بھلائی ہو وہ ان کے حل عیام امن کو کر دو اپنوں میں سے ان کا کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی وس علیہ اور جو نیک ہے تمہارے غلام وہی اور تمہاری اگر وہ ہوں گے غریب اللہ اپنے اور اللہ وسیع علم والا ہے اور چاہیے کہ خود کو بچائے رکھے بولو اللہ جدون نکاحََ جو نکاح کے سامان کا استطاط نہ رکھتا ہو یعنی شادی کرنے کے بعد وہ گھریلو ضروریات کا بندوبست نہ کر سکتا ہو اس کو چاہیے کہ پھر وہ شادی نہ کرے کب تک نہ کرے حت یونیہ فضلی ہی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے طرف سے رزق حراک سے غامی نہ کر دیں یعنی اس کو اتنا عطا کرے کہ جس سے وہ اپنے گھر کے ضرورت کے کاموں کو چلا سکے اور ایسوں کے بارے میں حضور نبی کریم کریمسن کے آدیش میں آتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ جو شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن اسبابی شادی نہیں ہے وہ روزہ رکھیں وہ لدینہ اور وہ لوگ یب تو کتاب جو لوگ چاہتے ہیں مقاتب بننا مما ان لوگوں میں سے ملکت ائیمانوں جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ہے یعنی تمہارے گلاب سکا کہ وہ مخاطب بناؤ ان مقاتب مقاتب عالم تم کی اگر تم اس میں ان میں کچھ نیکی دیکھو اللہ اللہ آتاكم اور ان کو دو اللہ کے اس دی مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے مکاتب اس غلام کو کہا جاتا ہے یا اس لونڈی کو کہا جاتا ہے مکاتبہ کہ جو اپنے مالک کو کچھ رقم دے اور اس رقم کے بدلے میں خود کو آزاد کرنا چاہے تو اللہ و تعالی حکم دیتا ہے کہ بھئی اگر تم ان کو آزاد کر کے ان کے آزادی سے معاشرے کے اندر فساد کو پھیلنے کا خطرہ نہ ہو تو پھر تم ان کا مالی مدد بھی کر دو اور ان کو آزاد کر دو لیکن اگر ان کے آزاد کرنے سے اسلامی معاشرے میں فساد برپا ہونے کا خطرہ ہو کہ یہ لوگ جب خود مختار ہو جائیں گے تو پھر یہ نقصان کریں گے تو پھر ان کو مکاطب نہیں بنانا چاہیے والا ٹکر ہو فتح کم اور نہ زبردستی مجبور کرو بدکھاری کے اوپر اپنے لوگیوں کو ان اردنا تحسل اگر وہ چاہتی ہے پاک باز رہنا اس لیے نہ کہو یہ تب تو وہ عورت الحاتی دنیا کہ تم چاہو دنیا زندگی کے اسباب کو عرب کے معاشرے میں جو بڑے بڑے سردار ہیں اور اس زور دور میں انسان تو تھے لیکن انسان کی شرافت نہیں تھی وہ لوگ لوگوں کو راہ گزر پکڑ لیتے تھے اپنی لونڈیاں بناتے تھے اور پھر ان کو برائیوں کے کرنے پہ مجبور کرتے تھے اور ان کے ان گناہوں کا وہ پیسہ کمایا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ہاں کچھ لونڈیاں ہوں تو ان کو گناہوں کے ارتکاب پہ مجبور نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان ہے اور میں یوں اور جو کوئی زبردستی ان سے گناہ کا کام کرائے گا فَإِنَّ اللَّهَ مِن تو اللہ ان کی بے بسی کے بعد بخشنے والا بڑا مہرباز ہے یعنی ذنا ایسی بری چیز ہے کہ جو جبر و اکراہ کے بعد بھی بری ہی رہتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے رحمت سے اپنے کرم سے مکرحا جس پہ زبردستی کی ہے اور بے بسی میں اس سے یہ اعمال سزد کرائے گئے ہیں اور اس کی کو دے کر اللہ تبارک کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا اللہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ انزلنا الیکم آیات مبینات یقیناً ہم نے تمہارے طرف بڑے کھلے آیات نازل کی من خلو من اور کچھ مثالیں ان لوگوں کی بھی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں کہ بھائی جنہوں نے گناہوں کے ارتکاب کو اپنا مشغلہ بنائے رکھا حلال اور حرام کے تمام قیدوں سے آزاد ہو کر اللہ نے ان کو عبرانی نشان عبرت بنا دیا اللہ کا احشار ہے وہ مو عزل اور ان کے واقعات میں تقوع اختیار کرنے والوں اور ڈرنے والوں کے لیے خیرخان نصیحت ہے خیر. کہ وہ ان کے عبرت آموز واقعات سے اپنے لیے نصیحت حاصل کریں اور خود ایسے راستے پر نہ چلے کہ جو ان کو بھی اس انجام سے ہم کنار کر دیں جس سے گزشتہ قوم ہم کنار ہو چکی ہے وہ دعوانا الحمدللہ رب روشن الله نور الصنابات والأرض مكمس لنوره كمشفاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يضي ولو لم تمسح نار نور على نور نور کی یہ پانچو رو ہے یہ رکو آیت نمبر پینتیس سے لے کر آیت نمبر 41 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت عظمت اور کبلیائی کی مثالیں بیان فرمائی ہے اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں اللہ کے گھروں میں عبادت کریں اس لیے کہ یہی ایک ایسے عمل ہے جو اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے منور کرتے ہیں چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ نور اللہ روشنی ہے آسمانوں اور زمین کی اللہ تبارک و تعالی کا روشنی ہونے سے مطلب کیا ہے یعنی اللہ سے رونق اور بستی ہے زمین اور آسمان اس کی مدد نہ ہو تو سب ویران ہو جائیں گے یعنی اللہ ہی کے نور سے یہ سب کچھ منور ہے سب مخلوق کو نور وجود اسی سے ملا ہے جان و سورج ستارے فرشتے اور انبیاء اور اولیاء میں جو ظاہری یا باطلی روشنی ہے اسی منبع نور سے مستفاد ہے ہدایت اور معرفت،, معرفت،, معرفت کا جو چمک کسی کو پہنچتا ہے اسی بارگاہ رفیع سے پہنچتا ہے تمام آلودیات اور سفلیات اسی کے آیات تکوینیت سے منور ہے خسن و جمال یا خوبی اور کمال کی کوئی چمک اگر کہیں بھی نظر آتی ہے یا کہیں بھی جس پہ نظر پڑتی ہے وہ سب اسی کی وجہ سے منور اور ذات مبارکہ کے جمال اور کلام کا ایک نمونہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ و تعالیٰ کے ہے مثل نور ہی مثال اس کی روشنی کا کمش جیسے کہ ایک تاپ ہو فی مصباح اس میں ہو ایک چڑا المصباح فی زجاجہ اور وہ چڑا ہو ایک شیشے میں از اور وہ شیشہ ایسا صاف ہو کہ انہ کوكبن جیسے گویا وہ ایک تارا ہے درر چمکتا ہوا یوقد من شجره مبارکۃ کہ جو تیل جلتا ہے اس میں ایک برکت والے درخت کا زیتون کا ہے لا شرقیۃ ولا غربیہ کہ جس کا رخ نہ مشرق جانب ہے اور نہ مغرب کی جانب یقاد زیتو حیذ قین ہے کہ اس تیل کا رو... تیل جو ہے وہ خود سے روشن ہو جائے وہ لو لم تم سس ہنار اگر چن نہ لگی ہو اس میں آگ یعنی فوو فی نفسی اتنا صاف اور شفاف نورا نور روشنی پر روشنی یہ دہلی نور ہی میں شاہ اللہ رات دکھاتا ہے اپنی روشنی کی جس کو چاہے اور اللہ تبارک وطالعہ کے لیے مثالوں کو بیان کرتا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ ہر چیز بتا در یہ بڑی واضح مثال ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس کے توجہ اپنے کائنات میں سے کسی ایک طرف نہیں ہے نہ مشرقی جانب کہ مغربی والوں سے بے خبر رہے نہ مغربی جانب کہ مشرقی والوں سے بے خبر رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمتوں کی مثال کیونکہ ایک اونچی جگہ پر صاف اور شفاف تیل سے جلی ہوئی چراغ کے منن ہے کہ اس کا رخ ہر چار سو برابر ہوتا ہے اور اس کی روشنی بھی فی بجو دن ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بلند کرنے کا اور یوز قانوفی حسم ہوں اور یہ کہ اس میں نام لیا جائے اس کا اس میں اس کا نام پڑا جائے جو سب بھی اور یاد کیا جائے اس میں اللہ کو یا اللہ کی تصدیق کی جائے اس میں بالغ صبح اور شام یعنی اللہ تبارک وطالعہ کے گروں کو اللہ کے عبادتوں کے ذریعے اللہ کے حمد و ثنا اور تصدیحات کے ذریعے آباد کیا جائے اللہ کا ارشاد ہے رجاع کچھ مرد ایسے ہیں لا ولا بیعن عن ذکر اللہ کہ ان کو غافل نہیں کر سکتے ان کی سوداگری ان کی تجارت اور نہ ان کا لین دین اللہ کی یاد سے یہ اللہ مخلص مسلمان تاجروں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ان کی لین دین ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے کاروبار میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ اللہ ہی ان کو یاد نہ رہے بلکہ دوران کاروبار بھی ان کو اللہ یاد رہتا ہے تاکہ وہ انصاف کے معاملے کرتے رہیں اور اس معاملے کے دورانیے میں اگر اللہ کی کسی مخصوص حکم کی ادگی کا وقت آ جائے جیسے نماز کا تو پھر وہ اپنے کاروبار میں اتنا مگن نہیں رہتے کہ وہ اللہ ہی کو بھول جائیں وہی قانصلات اور نماز کے قائم رکھنے سے, وعیطہ سے وہ عید زکات اور زکوات کی ادائیگی سے یہ خافون یومن وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے تپلغوفی غلوب الفسار جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں یعنی اپنے آخرت کے خوف کی وجہ سے وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمیں اس کے پیش نظر رہتی ہے اور اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے اللہ احسن تاکہ اللہ ان کو ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے بلکہ وہ یزید و عزید من فضری کی اور ایسوں کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے وہ اللہ یر شرغ حساب اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب اور کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے ودینہ کفرو وہ لوگ جو منکر ہیں اعمال کا ان کے اعمال جیسے کہ ریت بقیر ایک جنگل میں یہ سب غمان کہ اس کے بارے میں خیال کرتا ہے پیاسا پانی کا خطہ ادا جا یہاں تک کہ جب پہنچے اس پر لم یجد ہو آ تو وہاں کچھ بھی نہ پائے بد اللہ عند ہو اور اللہ کو پائے اس کے پاس فوفا ہو پس ہو اللہ اس کو پورا پورا دے اس کا حساب اللہ سری الحساب اور اللہ جل حساب لینے والا ہے یعنی ایک منکر اللہ کا منکر اللہ کے وعدوں کا انکار کرنے والا جو اچھے کام دنیا میں کرتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ میرے اچھائیاں اللہ پر ایمان لائے بغیر مجھے آخرت میں فائدہ دیں گے تو اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کی دور سے پیاسر کو چمکتا ہوا ریت پانی کے مانند دکھائی دیتا ہے لیکن جو ہی وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پانی نہیں ہوتا بلکہ وہ ساری امیدیں اس کے ختم ہو جاتی ہے ایسے ہی لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور پھر اپنی مرضی کے مطابق اچھے کام کرتے ہوئے آخرت میں اچھائی اور اچھے حساب اور بدلے گاؤں میں لڑتے ہیں ایسوں کا سات معاملہ ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوگا ابو کا فی بحر یا جیسے اندیرے ہو گہرے دریا میں لجین یبشاں ہو کہ جس پر چڑی آتی ہو موج موج من منفو کی ہو موج ایسے لہریں کہ ان موجوں کے اوپر اور ہو لہریں موج و صحابن اور اوپر بادل ہو ظلم گویا اندھیرے پر ہے ایک اندھیرا جب وہ نکالے اپنا ہاتھ رہا تو نہیں لگتا کہ اس کو وہ دیکھ سکے عمل لم جال اللہ لہو نورا اور جس کو اللہ روشنی عطا نہ کرے کما لہو منور من سو ایسوں کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے تو گویا جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے خلاف اپنی مرضی کے مطابق زندگیوں گزار رہے ہیں اور پھر وہ کامیابی اور خوشحالی کی امید لا اور آس لگائے بیٹھے, بیٹھے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح کے سمندروں کے تہ میں ایک شخص ہو کہ اس کے اوپر ہو سمندر کے پانی اور لہروں کے اندھیرے اس کے اوپر ہو موجوں کے اندھیرے اس کے اوپر ہو پھر بادلوں کے اندھیرے اور اس کے اوپر ہو پھر رات کے اندھیرے اب اتنے اندھیروں کے اندر اگر وہ اپنے ہاتھ کو باہر دکھا دیں تو کیا اس کو کچھ دکھائی دے گا جیسے یہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا اسی طریقے سے دنیا میں بے انصافیوں دنیا میں اللہ کے حکموں کے توڑنے اور چھوڑنے کے اندھیروں سے جب یہ نکلے گا آخرت آخرت کے طرف تو اس کو کسی طرف کوئی کوئی روشنی دکھائی نہیں دے گا کہ جو آخرت کے کامیابی کے نتعني كثيرا فإسكارهنا ما يقرسكه وآخر دارنا أن الحمد لله في رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يصبح له من في السماوات والأرض والطير صفات کل قد علم بما يفعلون پارے سورہ نور کے یہ چھٹا رکو ہے یہ رکو آیت نمبر اکتالیس سے لے کر آیت نمبر اکون تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کے کچھ ظاہری نمونوں کا تذکرہ ہے جن پر غور اور فکر کے طرف اپنے بندوں کو اللہ دعوت دیتا ہے کہ میرے اس پھیلے ہوئے کائنات میں میرے ان طرح طرح کی مخلوقات پہ غور کر لو تاکہ تمہیں ان پر غور اور فکر کرنے سے میرے قدرت میرے طاقت میرے علم اور عظمت کا اندازہ ہو سکے چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الم طرح کیا تو نہیں دیکھا ان اللہ, یہ کہ اللہ وہ ہے جو سب کی تسبیح کی جاتی ہے اس کے لیے یا تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے من وہ سما سماوات جو آسمانوں میں ہیں یعنی فرشتے والارضی اور جو زمین میں ہیں یعنی زمین کی مخلوقات وقت اور اڑتے ہر کولے پرندی بھی کل قد عدو ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنے طرح کے بندگی کو تصبیح ہو اور اپنے حیثیت کے مطابق کی تسبیح کو یعنی اللہ کی اللہ علی ممبا فلون اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے یہ وضاحت فرما دی ہے کہ کل قد علی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق اور نماز میں ساری مخلوق لگی ہوئی ہے مگر ہر ایک کے نماز اور تصبیح کا طریقہ اور صورت مختلف ہے فرشتوں کا طریقہ انسان کا دوسرا طریقہ اور نباتات کسی اور طرح سے عبادت اور نماز اور تصبیح ادا کرتے ہیں جمادات کسی اور طرح سے قرآن کریم کے ایک دوسری آیات سے بھی اسی مضمون کے تائید ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشان ہے کہ اللہ وہ ذات ہے ان خلقه یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ہدایت فرمائی وہ ہدایت یہی ہے اور وہ تصویر یہی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت میں لگے ہوئے ہیں اپنے مقرر کی ہوئی ڈیوٹیوں کو پورا کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس کے اپنی ضروریاتی زندگی کے متعلق بھی اس کو ایسے ہی ہدایت دی دی گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کی اس فطرت میں رکھے ہوئے ان تمام امور کو اسی طریقے سے ادا کر رہے ہیں کہ جس سے ان کا فائدہ ہو مفسرین کرام میں علامہ زی مشری اور دوسری مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس میں کوئی بودھ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے اندر اتنا فارم اور شعور رکھا ہو جس سے وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے اور اس میں بھی کوئی بودھ نہیں ہے کہ ان کو کسی خاص قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی ہو انہیں یعنی بولنے کے انداز عطا فرمائی ہو اور خاص قسم کی تصویر اور عبادات ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دی ہو جس میں وہ مشغول رہتے ہو اور جدید تحقیق یہی کہتی ہے کہ جو شخص سبز پودوں کو کاٹتے ہیں تو وہ روتے ہیں ان سے رونے کی آوازیں محسوس کی جاتی ہے اور اسی طریقے سے جو خیوانات ہیں ان کے اندر تو اکثر یہ مشاہرہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ان کے سامنے ان کے کسی ایک ساتھی کو ذبح کر دیا جائے کسی حیوان مادا کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا جائے کسی بیل کے سامنے اس کے ساتھی کو ذبح کر دیا جائے تو وہ باقاعدہ ہوتے ہیں ان کے آنسو نکلتے ہیں تو جس طرح سے ان کے آنسو نکلتے ہیں اسی طریقے سے وہ اپنے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصبیح بھی بیان کرتے ہوں گے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ ولا کلّہ تسبہ تصبیم کہ ہر چیز اللہ کے تصبیح کو بیان کرتے ہیں لیکن تم ان کی اس تصبیح کو نہیں سمجھتے ہو نہیں جان سکتے ہو وہ اللہ ملک اب اور اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمین میں ہے یعنی ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی حکومت ہے وہ اللہ المصير اور اللہ کے طرف سبوں کو پلٹ کر کے جانا ہے علم کیا تو نہیں دیکھا ان اللہ صحابن یہ کہ اللہ چلا, لے چلا کے لاتا ہے بادلوں کو یعنی اللہ کے حکم سے بادلوں کو چلایا جاتا ہے سم ماں یو پھر ان کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے سما یل ہوں پھر ان کو رکھتا ہے وہ اللہ تہ یعنی اسی اللہ کے حکم سے ان بادلوں کو تہ رکھ دیا جاتا ہے فطر ال وقفہ بس آپ دیکھتے ہو بارش کو یخرج من ہی جو نکلتا ہے اس کے اندر اندر سے وہ یو نزلوں میں اور وہ نازل کرتا ہے آسمان کی طرف سے من جبالن ایسے بادلوں سے جو پہاڑ نما ہے اور ایسے بھری بھرم بادلوں کے اندر سے اللہ نکالتا ہے من بردن کہ اس کے اندر سے نکلتی ہے اولے بولے میں یشا پھر وہ جس کو چاہتا ہے اس پر ان کو پہنچاتا ہے وہ یا صرف اور جس سے چاہتا ہے وہ ان کو پھیر کر کے رکھتا ہے یعنی ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ان بادلوں کے پڑنے سے محفوظ رکھ لیتا ہے اور اس دورانی میں جب اولے برستے ہیں تو اللہ فرماتا ہے <تصفح> یک سنا برتی ابھی اس, اس کی بجلی کے چمک یزحبل ابسار کہ وہ لے جائے انسانوں کے بسارت کو یا قوت بسارت کو ختم کر دیں یعنی اتنے جوش اور اتنے ایسے انداز کے ساتھ وہ اولے برستے ہیں کہ جس کے اندر بجلیوں کی چمک اور بادلوں کے کڑک ہر ایک کو دکھائی اور سنائی دیتی ہے کہ جس سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کا اللہ کے عظمت کا بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں کو ہم آپس میں ملا کر کے جوڑ کر کے تھے بت کر کے رکھ دیتے ہیں چنانچہ پہاڑی علاقوں میں ساون کے موسم میں بآسانی با اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر گویا بادلوں کے پھاڑ دکھائی دیتے ہیں کہ وہ تھے بتے بنے ہوتے ہیں جیسے گویا کہ یہ گنے اور مضبوط قسم کے پہاڑ ہے وہی بدلتا ہے رات اور دن کو ان نفیزہ بے شک اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے سامان عبرت ہے اللہ خلق اللہ اور اللہ ہی نے بنایا ہے ہر پیرنے والے کو ممائن پانی سے تو گویا ہر چل پیرنے والے کے زندگی موقوف ہے پانی کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ایسے پیدا کی ہے ایسے وافر مقدار میں پیدا کی ہے کہ اللہ نے اس کا کوئی خاص مالک نہیں بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انمول اور ایک ایسے نعمت کہ جس پر حیوانات اور انسانوں کے ہر چل پھر اڑنے والے کی زندگی موقوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت سبوں کو مفت میں ادا کی ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ان مخلوقات سے غور کرو فمنہم میں یمشی علا بدنی پھر کوئی ہے ان میں سے کہ جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے اوپر یعنی ان کے پاؤں ہی نہیں ہیں پیٹوں کے اوپر چل رہے ہیں جیسے کے سانپ وامن شا رجن اور بعض ان میں سے وہ ہے کہ جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں جس طرح کے انسان ہے مرغی ہے بطخ ہے ومن ہم شعلہ اربا اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ جو چار پاؤں پہ چلتے ہیں جس طرح کی دیگر چار پائے چار پاؤں رکھنے والے گائے بھینس بیل وغیرہ یخلق اللہ میشا اللہ بناتا ہے جو ہو جاتا ہے ان اللہ علاشین قدیر بے شک اللہ تبارک و ہر چیز کے قادر ہے لقد انزلنا آیات مبینات ہم نے اتاری کھول کر واللہ کردی میں یشا اور اللہ چلاتا ہے جس کو چاہتا ہے مستقیم سیدھے راستے پر تو جو مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اللہ نے ان کو دولت عطا فرمایا اس پر ہر مسلمان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ لوگ کہتے ہیں امنا بلّہ کہ ہم نے مانا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو وہ اطانا اور ہم نے اطاعت کی لیکن سما یا طلّہ فریق المنہ پھر بھی ان میں سے ایک فرقہ روگردانی کر لیتا ہے باد اظالے کا اس دعوی کے بعد اور اس اقرار کے بعد بھی یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے کا دعوی بھی کرتے ہیں اور پھر ان کے احکامات سے روگردانی بھی کرتے ہیں اللہ فرمت من یہ لوگ حقیقت میں ماننے والے نہیں ہیں اس لیے کہ جس کو مانا جاتا ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے اسی لیے ایک شاعر عربی کے شاعر نے کہا ہے کہ تاثر رسول انت فی المحب يحب کہ میرے زندگی کی قسم یہ تو میری زندگی کا انوکھا انکو دے کا خیال ہے اور تصویر ہے کہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن عمل میں اور عمل میں اور عملی زندگی میں تو اس کی خراف کرتا ہے یہ تو ایک انوکھا محبت ہے وہ رسولی ہی اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ کے طرف اور اس کے رسول کے طرف لیا کو مبینہ ہوں تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے یعنی ان کے اختلافی امور میں اضافی ہوں تب ایک گروہ ان میں سے منہ مو موڑ لیتے ہیں یعنی وہ اپنے اختلافی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہ قرآن اور سنت کے تمام فیصلے کسی کی طرف داری پہ نہیں بلکہ حق اور انصاف کے مبنی ہوتے ہیں اور جب اس حق اور انصاف کے قانون سے ہٹ کر انسان دوسرے قانون کی طرف نکل پڑتا ہے تو وہاں پہ رشوت بھی جگتی ہے وہاں پہ رشتے بھی کام آ جاتے ہیں وہاں گروہ بندی اور جماعت بندی اور پھر اپنے قبیلے اور اپنے رشتہ داریاں بھی کام آئی جاتی ہے لیکن اللہ تبارک و وطالعہ کا جو انصاف کے لیے مقرر کیا ہوا معیار ہے اس پر جس کو بھی پرکھا جائے گا وہ اس کو کھول کے اس کے ساری حقیقت سامنے کر دے گا وہی یقم الحق اور اگر ان کو اللہ کی قانون کی روشنی سے حق ملتا ہو تو یہ اتو علیہ وہ اس کے طرف آتے ہیں بڑے اعتبار اور بہت زیادہ قبولیت کا اظہار کرتے ہوئے کہ اگر اور ان فریقوں میں سے کوئی یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کی سنت کی روشنی میں مجھے حصہ مل سکتا ہے یا مجھے فائدہ مل سکتا ہے تو پھر وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کا اظہار کرنا شروع کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم تو اپنے اختلافی مسئلے کا حل اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق کریں گے اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کی روشنی سے اس کو حق ملتا ہے لیکن جس کو یقین ہو کہ بھائی میں موقف میں کمزور ہوں میرا موقف غلط ہے ٹھیک نہیں ہے تو ظاہر بات ہے جب اس کو قرآن پر دیکھا جائے گا تو قرآن غلط کو غلط کہے گا صحیح کو صحیح کہے گا تو پھر وہ اللہ کے حکموں سے دائیں بائیں چلنا شروع کر لیتے ہیں اللہ کا احساس ہے ماروۃ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے امیر تابو یا ان کو شک ہے ام یہ خاتون یا ان کو ڈرخ ہے علیہ و رسول ہوں یہ کہ ان کے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول بے انصافی کرے گا بل اولا ظالمون بلکہ وہ لوگ بڑے بے انصاف ہے بڑے ظالم ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں شاید یہ سوچ رکھتے ہو کہ اگر ہم نے اپنے اختلافی مسئلے کا حل اللہ اور اللہ کے رسول کے قانونوں کے مطابق کر دیا تو شاید ہمارے ساتھ بے انصافی ہو جائے گی حقیقت میں یہ خود بڑے بے انصاف ہے اس لیے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اللہ اپنے بندوں اور اللہ کا رسول اپنے امت کے لوگوں کا ان کے نفسوں سے زیادہ خواہاں ہے اس لیے تو انہوں نے اپنے جان کو خطرات میں ڈالا ایک خطرات میں ڈالا اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندو تک پہنچایا اس لیے کہ اسی پیغام میں بیان ہونے والے باتوں پر عمل پیرا ہونے میں بندو کی دنیا اور آخرت کی کامیابی تھی وہ آخر ان الحمد <تصفح> للہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون قزشتركمه نام نہاد مسلمانوں کا تذکرہ تھا اب یہ جو اٹھارویں پارے سورہ نور کے ساتواں رکو ہے یہ رکو آیت نمبر اکون سے لے کر آیت نمبر اٹھاون تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ رقو میں رویہ اختیار کرنے والے لوگوں کے مخالف یا بالمقابل ان لوگوں کا رویہ بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے دعوے میں یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ و بستگی کے دعوے میں مخلص ہے اور اپنے اختلافی امور میں اگر ان کے درمیان زندگی کے کسی موڑ پہ جا کر کے رونما ہوں تو وہ ان اختلافی امور کا تصفیہ اللہ کے حکموں کی روشنی میں اور اللہ کے رسول کی فرامین کی روشنی میں کر کے وہ کسی طرح سے اپنے دلوں میں اس سے بوجھ کو محسوس نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے اپنے حق میں مبنی برحق اور مبنی بر انصاف سمجھتے ہوئے ان کے سامنے سرے تسلیم خم کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ حقیقت میں کامیابیوں سے ہمکنار ہونے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے بے شک ایمان والوں کی بات یہ تھی جب ان کو دعوت دی جائے اللہ کے طرف وہ ہی اور اس کے رسول کی طرف لیا کو مبائنہ تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو اب اللہ رسول کے رسول کی زندگی میں تو کسی بھی اختلافی معاملے میں اس کے حل نکالنے کے لیے اللہ رسول کے رسول کی طرف رجوع کی جاتی تھی اور اللہ کا رسول اللہ کے قرآن کے احکامات کی روشنی میں اس مسئلے کا حل نکال کر کے لوگوں کے سر درمیان فیصلہ فرمایا کرتے تھے لیکن جب اب اللہ کا رسول لوگوں کے درمیان نہیں رہے تو اب اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی اختلافی مسئلے کا حل اللہ کے قرآن میں سب سے پہلے تلاش کرے یہ اصول ہے اور اگر اس اختلافی مسئلے کا حل قرآن مجید میں مل جائے تو پھر سنت میں یا پھر صحابہ کرام کی زندگیوں میں یا پھر فقہ کرام کے روایتوں میں اس کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم سپریم ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید میں اس کے اس اختلافی مسئلے کا واضح احکامات موجود نہ ہو اس کے بارے میں یا اس کے طرح مسئلوں کے بارے میں تو پھر اللہ کے رسول کے اس حسنہ اور اللہ کے رسول کے احادیث میں دیکھ لیا جائے اگر اللہ کے رسول کے احادیث میں مل گیا تو پھر صحابہ کرام کے فیصلوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ صحابہ کرام کے فیصلوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول کا فرمان اور اللہ کے رسول کے فیصلے اور اللہ کے رسول کا عمل سپریم ہے اور اگر اللہ کے رسول کی احادیث میں بھی وہ نہ ملے تو پھر صحابہ کرام کی زندگی میں تلاش کر لے جائے گا اگر ان کی زندگی میں نہ ملے تو پھر امت کے جو متقین لوگ ہیں جن کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہوں اور جن کی عملی زندگی اللہ تبارک و طال کے احکامات اور اللہ کے رسول کے سنت کی عملی تصویر ہو پھر ان کے عامال سے اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا جائے گا اور ان کے طرف رجوع کیا جائے گا کہ وہ اس کا ایسا حل ڈھونڈ لیں کہ اس حل کی وجہ سے اللہ کے حکموں اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کے کسی عمل کے خلاف ورزی لازم نہ ہو تو اللہ تبارک وطالعہ کا احشار ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کے طرف اور اللہ کے رسول کے طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے کہتے ہیں سمے نہ کہ ہم نے سنا واتانا اور ہم نے حکم مان لیا بہت مفیحم اور یہی لوگ ہے کامیابیوں سے ہم کنار ہونے والے اور میں یوت اللہ ہوں اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ اللہ اور اللہ سے ڈرے لط تقی اور آئندہ کے اللہ کا تقویٰ اختیار کیے رکھے فولہ اکم الفاظ لوگ ہیں اپنی زندگیوں کے مراد کو پہنچنے والے اس آیات کے پس منظر میں تفسیر قرطبی میں جو کہ انتہائی قابل اعتماد پرانے تفسیروں میں سے ہیں اس آیات کے پس منظر میں ایک واقعہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کیا حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک روز مسجد نبوی میں تھے اچانک ایک رومی شخص آیا اور بالکل آپ کے برابر کڑے ہو گئے اور کہنے لگا انا اللہ الہ الا اللہ و ان اشد اللہ محمد الرسول اللہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے حضرت میں فاروق رضی اللہ تداموں نے پوچھا بے کیا بات ہے تو کہا میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں حضرت فاروق اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بے تمہارے اس مسلمان ہونے کی کوئی وجہ ہے کوئی سبب ہے اس نے کہا ہاں بات یہ ہے کہ میں نے تورات انجیل زبور اور صادقہ انبیاء کرام بہت سے کتابوں کو پڑھا ہے مگر اب قریب قریب ایک مسلمان قیدی قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا وہ سنی تو معلوم ہوا کہ اس چھوٹی سی آیت نے تمام گزشتہ کتابوں کو اور ان کتابوں کے احکامات کو گویا اپنے اندر سمو لیا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے حضرت ب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی وہ کون سی آیت ہے تو اس روم شخص نے یہی آیت تلاوت کی کہ جو اس آیت میں ہے اور ساتھ ساتھ اس نے اس کی ایک عجیب تفسیر بھی بیان کی اور وہ یہ کہ اس آیت مجھے یہ ہے کہ وہ میوت اللہ اور جس شخص نے اطاعت کی اللہ کے گویا فرائض الہیہ کے متعلق ہے یہ کہ جس شخص نے اللہ کے حکموں کو ادا کیا وہ اور جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی یہ گویا اللہ کے رسول کے سنت کے متعلق ہے کہ جس نے اللہ کی اس رسول کے سنتوں پر عمل کیا وہ یش اللہ اور جو اللہ سے ڈرا یعنی گزشتہ عمر کے متعلق وہ ہمیشہ ڈرتا رہا کہ مجھ سے گزشتا زندگی میں کوتاہیاں ہو گئی ہیں وہ تقی اور آئندہ باقی عمر کے متعلق ہیں گویا وہ آئندہ تقوی اختیار کیا رکھا اس نے تو جب انسان ان چار چیزوں کا عامل ہو جائے ان کو اپنا معمول بنا لے تو اس کو اولا اکم الفاظ کی بشارت ہے اور فائز وہ شخص ہے جو جہنم سے نجات پائے اور جنت میں اس کو ٹھکانا ملے حضرت میں فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سن کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس کی تصدیق موجود ہے آپ سسرا نے فرمایا کہ اوتی تو جواب میں القلم یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایسے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں جن کے الفاظ مختصر اور جس کے معنی بڑے وسیع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشاد ہے بول کہہ دیجیے رسول تم حکم مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا یعنی فرائض میں اللہ کا حکم مانو اور سنت میں اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلو فہم پہ اگر تم منہ پھرو گے تو یقیناً وہ شخص کا وہی ذمہ دار ہوگا جس نے اس بوجھ کو اٹھایا وہ علیہم ماحل <حُمِّلْتُم> اور تمہارے ذمہ ہے وہ جو بوجھ تم پر رکھا گیا یعنی جو کچھ تم نے کیا وہ تو اور اگر اس کا کہنا مانا, مانو تو راہ پاؤ گے یعنی جب اللہ کے کلام کا کہنا مانو گے اللہ کا کہنا مانو گے اللہ کے رسول کا کہنا مانو گے تو ہدایت پالو گے باما رسول اللہ البلا اور نہیں ہے ہمارے پیغمبر کے ذمہ مگر کھول کر کے بات پہنچا دینا کہ کسی بات کو آپ نے مبہم نہیں رکھا کسی حکم کو آپ نے چھپایا نہیں وعد اللہ وعدہ کر لیا ہے اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں وعمل اور جو اچھے کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حاکمیت عطا فرمائے گا زمین میں استخلف تخلف من قبل جیسے کہ اللہ نے حاکمیت عطا کیا تو ان لوگوں کو جو ان سے پہرے ہو گزرے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جما دے گا ان کے لیے ان کا دین جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے یعنی اللہ ان کی دین اسلام کو ان کے معاشرے میں مستحکم طور پہ نافذ کرنے کے لیے اسباب پیدا کر دے گا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم بَعْدِ خَوْفِهِمْ کا اور ہم ان کے خوف کے بدلے ان کو امن عطا کر دیں گے یعنی خوف کو ہم امن سے تبدیل کر دیں گے یا وہ میری بندگی کریں گے بھی اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے امن کفرآباد ذالق اور جس نے اس کے بعد نا شکریہ کی فلاک ملفا سکن تصویر لوگ نافرمان ہے یعنی ایسے انعامات عظیمیہ کے بعد نا کرنا بہت ہی بڑی نافرمانی اور بہت ہی زیادہ ناشکری کا مظہر ہے و عقیم اصلاط اور نمازوں کو قائم رکھو وعت و زکوات اور زکوٰۃ دیتے رہو واقعی اور رسولہ اور حکم پر چلو اللہ کے رسول کی لال لغم ترحم تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حصہ لینا چاہتے ہو تو تم بھی انہیں مقبول بندوں کے روش اختیار کرو اور وہ روش یہ ہے کہ نماز قائم کرو زکوٰۃ دیتے رہو اور تمام شعبۂ زندگی میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چل کے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شادی خیال نہ کرے وہ لوگ جو کافر ہے کہ وہ ہمیں تکھا دیں گے زمین میں یعنی وہ زمین پر ہمیں ہمارے فیصلوں کو نافذ کرنے سے روک نہیں سکتے اور ان کا ٹکانا آگ ہے وہ لبے مصیر اور البتہ وہ بہت بری جگہ ہے پھیرے جانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کائنات کے بارے میں جو کچھ فیصلے مقرر کیے ہیں وہ نافذ ہو کے رہیں گے دنیا والے سارے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو اللہ کے اس کائنات میں روکنے کی کوشش کریں تو وہ کبھی بھی اپنے ان خواہشوں میں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکیں گے و آخر دعوانہ <سلام> <سلام> <سلام>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 لئی سارے گم وم جنا گم با گما کا یہ آٹھواں رکو ہے یہ رکو آیت نمبر اٹھن سے لے کر آیت نمبر اکسٹھ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس سورہ مبرکہ کے شروع میں بیان ہو چکا ہے کہ سورہ نور کے بیشتر احکامات بے بےحجابی اور فوائش کے انسداد کے لیے آئے ہیں اور انہی کے مناسبت سے کچھ احکام اور اداب, آداب معاشرت اور باہمی ملاقات کے بھی احکامات بیان ہوئے ہیں پھر خواتین کے لیے پردے کے احکامات کا بیان بھی ہوا آدابِ معاشرت اور ملاقات باہمی کے اعداد اس سے پہلے اسی سورہ مبارکہ کے آیت نمبر ستائیس اٹھائیس اور انتیس میں احکام استضان کے عنوا سے بیان ہو چکے ہیں کہ کسی سے ملاقات کو جاؤ تو بغیر اجازت لیے اس کے گھر میں داخل نہ ہو گرزنانہ ہو یا مردانہ آنے والے مرد ہو یا خاتون سب کے لیے کسی کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت کو واجب قرار دیا گیا مگر یہ احکام استضان آ جانے کے لیے تھا یعنی ان لوگوں کے لیے کہ جو کوئی رشتے دار وغیرہ نہ ہو جو باہر سے ملاقات کے لیے آئے ہو اس رقو میں جو آتے ہیں ان آیاتی مذکورہ میں ایک دوسری قسم کے اجازت اور استحزام کے احکامات اللہ نے بیان فرمائے ہیں جن کا تعلق ان اقارب اور ائزہ اور رشتہ داروں کے ساتھ ہے جو محرم ہے اور جو عموماً ایک گھر میں رہتے ہیں اور ہر وقت آتے جاتے رہتے ہوں اور ان سے عورتوں کا پردہ بھی نہیں ایسے لوگوں کے لیے بھی اگر جگر میں داخل ہونے کے وقت اس کا حکم ہے کہ اطلاع کر کے یا کم از کم قدموں کے آہڑ کو ذرا تیز کر کے یا کانس کر یا کسی بھی طرح سے اپنے اندر آنے کے ان کو اطلاع کر دیں یہ استعزان ایسے اقارب کے لیے مستحب ہے جس کو ترک نہیں کرنا چاہیے تفسیر مظہری میں ہے سمن اور محرمات کی جو شخص یا جو عزيز اور عقارف ایک گھر رہتے ہو اور ان میں سے کوئی باہر سے آئے تو بھی بہتر اور مناسب یہی ہے کہ وہ اپنے اس گھر کے اندر اپنے رشتے داروں کے پاس آنے سے پہلے ان کو اپنے آنے کا اطلاع کر دیں اور اسی طریقے سے گھر میں داخل ہوتے وقت ان کو محسوس کرائیں کہ بھائی میں آ گیا ہوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فہرست میں ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو تاکیر فرمائے کہ بھائی جس طرح دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرتے ہو اجازت مانگنے کے بعد سلام کرتے ہو تو اسی طرح سے اپنے گھروں میں بھی جب آؤ تو اپنے لوگوں سے بھی اندر آنے کی اجازت چاہو ایک صحابی نے عرض کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اپنے گھروں کے اندر بھی داخل ہونے کے لیے اجازت مانگے اللہ کی رسول نے فرمایا ہا. تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے سوائے میری بوڑھی والدہ کی تو کیا مجھے بھی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگنی چاہیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے پھر کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں صرف میری والدہ رہتی ہے اور وہ ضعیف ہے بڑھی ہے کیا مجھے اس سے اجازت لینے چاہیے حضور نبی کریم سے فرمایا ہاں ہاں کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اجازت کے بغیر اپنے گھر میں اس حال میں داخل ہو اور اپنے والدہ کو اس حالت میں دیکھ لو کہ جس حالت میں دیکھنا تمہیں پسند نہ ہو کیا تمہیں یہ بات گوارا ہوگی وہ کہنے لگا یا اللہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول ہرگز نہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر اجازت یہ حکم سے تاکید کے ساتھ لیکن پھر ایک جگہ رہنے اور ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ گل مل رہنے کی وجہ سے اور ایک دوسروں کے پاس آتے جاتے رہنے کی وجہ سے شریعت نے گھر والوں کے لیے اس اجازت کو ضروری یا واجب تو نہیں قرار دیا لیکن کم از کم مستحب اور پسند ضرور کیا ہے لیکن تین اوقات ایک گھر میں رہنے والوں کے لیے بھی ایسے ہیں کہ جس میں ایک دوسروں پر داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے اس ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے یازین امن ہو وہ لوگ جو ایمان والے ہو لیستاً الزینہ چاہیے کہ اجازت لے کر آئے تم سے وہ ملکت ایمان جو تمہارے ہاتھ کے مال ہے یعنی جو تمہارے گھر میں رہنے والے تمہاری لونڈیاں تمہارے غلام ہیں اور آج کل ملازموں کی صورت میں ہو جا سکتا ہے کہ بھی وہ بھی اگر گھر کے باہر گئے ہوں اور گھر کے اندر آنا چاہیں تو ان کو دروازہ کھٹکھٹا کے اندر آنا چاہیے لذینا اور وہ لوگ بھی لم يبلغوا الحلم منكم کہ جو نہیں پہنچے تم میں سے عقل کے حد کو یعنی اب تک وہ بالغ نہیں ہوئے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت لے لیا کرے تم سے سلا سمجھ تین بار یا تین اوقات میں اور وہ تین اوقات یہ ہیں کہ جس میں ایک گھر کے رہنے والے لوگ بھی ایک دوسروں کے ساتھ ملاقات جب کرنا چاہیں تو وہ اجازت لے کر کے ان سے پھر ان کی ملاقات کے جائے اور وہ تین اوقات ہیں من قبل صولاۃ الفجر فجر کے نماز سے پہلے وحین تضعون و من وہیرتیں نمبر دو اور جب اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے دوپہر کے وقت یعنی دوپہر کے آرام کے وقت ومن بعد صولاۃ العشاء اور عشاء کے نماز کے بعد اس لیے کہ حکم شریر کا یہ ہے کہ بھائی عشاء کی نماز جیسی پڑھی جائے پھر فوری طور پہ سونے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ صورت تحجد کے لئے بآسانی اٹھا جا سکے اور کم از کم فجر کی نماز اس سے ذہن نہ ہو تو عشا کی نماز کے بعد کیونکہ ایک گھر کے مختلف کمروں میں رہنے والے افراد اپنے خلودہ اور آرام کے لیے داخل ہو جاتے ہیں اس لیے جب اسی گھر کے دوسری کمروں میں رہنے والے افراد ان سے ملاقات کرنا چاہے ان کے کمروں کے اندر جا کر تو بھی دروازہ کٹکھٹا کر مان کر کے داخل ہونا چاہیے اور یہ تین وقت تمہارے لیے بے پردگی کی ہیں عام طور پہ انسان جب سوتا ہے تو اپنے غیر ضروری کپڑوں کو نکھار دیتا ہے لیکن اس حال میں بھی وہ اپنا آپ لوگوں, کا لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھر کے مختلف کمروں میں رہنے والے لوگوں کو بھی جو عزیز اور اقارب ہے ان کو بھی تاکید کی ہے کہ وہ بھی ان تین اوقات میں دوسروں سے مل ملاقات کرنے سے پہلے جدت کے لیے کرے لہذا علیکم نہیں ہے تمہارے اوپر ولا علیہم اور نہ ان کے اوپر جنا ہن گنا ان تین اوقاتوں کے بعد یعنی جب یہ تین اوقات نہ ہو تو آپس میں مل جل سکتے ہیں اس لیے کہ ایک گھر کے افراد ہے ایک رشتے دار علیکم تم ایک دوسروں کے ساتھ پیرا ہی کرتے ہو بعض وقت بازن اور ایک دوسروں کے ساتھ ہی رتو ہو گزارے کا ایسا ہی اللہ لکم العیاتیں اللہ کھول کے بیان کرتا ہے تم سے اپنے باتیں واللہ علی عم الحکیم اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے یعنی اللہ کے تمام احکامات خط حکمت پر مبنی ہے اللہ تبارک و تعالی کسی کی خواہش کا خون نہیں کرنا چاہتا اور کسی کو اللہ تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ ایک گھر میں ہر وقت ایک دوسروں کے ساتھ ملنے والے اڑ بیٹھنے والے افراد بھی ان تین انفرادی جو اوقات ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے ان میں ایک دوسروں سے اجازت حاصل کریں تاکہ ایک دوسروں کی جو سکون کا وقت ہے اس میں بے سکونی اور اضطراب پیدا نہ ہو اور اضافہ اور جب پونچا لڑکے تم میں سے بلوغت بت کو فلو تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت طلب, طلب کیا کرتے ان سے اگلے ہیں یعنی لڑکا جب تک نابالغ ہے تین وقتوں کے سوا باقی اوقات میں بغیر اجازت کے آ جا سکتا ہے لیکن جس وقت وہ ہبی بلو کو پہنچا پھر اس کا حکم انہی مردوں جیسا ہو گیا جو اس سے بالغ ہو چکے ہیں اور جن کا حکم اس سے گزشتہ آیاتیہ امن خلوب کا ایسا ہی آیاتی ہی اللہ قول کے بیان کرتا ہے تم سے اپنے آیات احکامات واللہ اللہ علیہ الحکیم اور اللہ تبارک و تعالی سب کو جاننے والا حکمت والا ہے اس لیے کہ انسان کسی دوسری انسان سے اپنے دل کے خواہش یا دل میں پیدا ہونے والے تصورات اور خیالات کو رجبا سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی انسان کے ہر تصور اور خیال کو جانتا ہے اس لیے اللہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے کسی ایک بندے کے دل میں دوسرے کے لیے ناپسندیدہ خیالات اور تصورات پیدا ہو اور خیالات اور تصورات کا عکس دل اور دماغ میں آنکھوں کے ذریعے داخل ہوتا ہے اس لیے آنکھوں سے پوشیدہ رکھنے کے جو تین اوقات ہے اپنا آپ کو اس کا خصوصی طور پہ احتیاط کرنا چاہیے ولقوا اور وہ جو بیٹی رہی ہے خواتین میں سے لاہر جن نکاحََ جن کو توقع نہیں, نہیں رہی نکاح کرنے کا فلحصا علیہ ہند ان پر کوئی گناہ نہیں اللہ سیا کہ وہ اتار کے رکھے کہ اپنے زائد کپڑوں کو غیر رجاع تم یہ نہیں کہ دکھا کے پھر اپنے سنگار خیر اللہ اور اگر اس سے بھی وہ بچے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے اللہ و علیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا اور سب کچھ سنتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے پس منظر میں لکھتے ہیں کہ وہ بڑی بھوڑی عورتیں جو گھر میں توڑے کپڑوں میں رہیں تو درست ہے اور پورا پردہ رکھیں تو اور بہتر ہے اور گھر سے باہر نکلتے وقت بھی زائد کپڑے مثلا برقع وغیرہ اتار دیں تو کچھ مظاہرہ نہیں بشرطے کے اس زینت کا اظہار نہ ہو جس کے چھپانے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت میں دیا ہے کہ ولادین زینت کہ وہ اپنے برقی یا اپنے بڑے چادر کو اس وجہ سے نہ اتاریں کہ وہ اپنے زینت لوگوں کے سامنے ظاہر کریں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جوان خواتین کے لیے تو ستر کے متعلق اللہ تبارک تعالی نے واضح حکم دیا ہے لیکن اللہ تبارک تعالی چونکہ اپنے بندوں کے خواہشوں کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے اس لیے بغیر کسی وجہ کے کسی کو اللہ تکلیف میں نہیں ڈالتا ایسے خواتین جو بڑی عمر کی ہے اور جن کے ابھی شادی وغیرہ کی امید ہی اور سارے ختم ہو گئے ہیں تو ایسے خواتین اگر بڑے برقع وغیرہ اب میں نہ نکلیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی اجازت دی ہے نہیں سعد العام خراجن نہیں ہے اندے پر کچھ تکلیف ولا عادل عراج اور نہ لنگڑے پر کوئی تکلیف ولا اد ال مریض ہر اور نہ بیمار پر کوئی تکلیف ولا انسکم اور نہ کوئی تکلیف ہے تم لوگوں پر انتقال تم کھاؤ اپنے گھروں سے او آبا کم یا اپنے والدین کی گروں سے او یوتھ کم یا اپنے ماں کے گھر سے او یوتی افوان کم یا اپنے بھائی کے گھر سے او احبات کم یا اپنے بہن کی گھر سے او امان کم یا اپنے چچا کی گھر سے او ابویوتے امات پھوپھی کے گھر سے او ابویوتے اخوال یا اپنے ماموں کے گھر سے ابویوتی خواتے خانہ کے گھر سے او, او ماملاکت مفاتح یا وہ جس گھر کی کنجیوں کا تم مالک ہو او صدیق یا اپنے دوست کی گھر سے لئی سا لم جنا تم پر کوئی گنا نہیں انتر کلو جمیان کے کہ کاؤ آپس میں مل کر او اشتھاطا یا جدا جدا ہو کر فائزاد برکت والی ستری. يبين اللہ اسی طرح اللہ کھول کے بیان کرتا ہے تم سے اپنی باتیں لال تاکہ تم اس سے سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیاتوں میں مسلمانوں کو ان کی مشکلات کے حل کے بارے میں بڑے واضح احکامات دیے سنچی احادیث میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ کچھ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں چلے جاتے ہیں ان کے کچھ رشتہ دار پیچھے رہتے گھروں میں تو وہ عام عمومی استعمال کی چیزوں کے استعمال میں بھی بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے اور اسی طرح سے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی وہ لوگ بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی جہاد کے لیے گیا پیشی گھر میں اس کا دوسرا رشتہ دار تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور ص کے ساتھ جانے والے شخص نے اپنے پیچھے رہنے والے شخص کو کھانے پینے کے متعلق واضح احکامات نہیں بتائے وہ شخص بڑے کمزور اور تنگ وقت کے ساتھ یوں ہی گزر بسر کرتا رہا جب وہ صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوا تو وہ شخص بک کی وجہ سے لاغر ہو چکا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نظر فرمائی کہ یہ جو مذکورہ لوگ ہو تمہیں اپنے انتہائی ضرورت کے چیزوں کو دوسروں کے اجازت پر موقوف نہیں رکھنا چاہیے اس لیے کہ تم سارے ایک ہی تو ہو اب ایک بھائی دوسری بہی سے کیا کانا کھانے کا اجازت طلب کرے یا ایک بھئی کیا اپنے بہن سے کانا کھانے کا اجازت طلب کرے یا بیٹا اپنے والدین سے یا والدین اپنے اولاد سے اللہ تبارہ کو طلب فرماتے ہیں کہ ایسے کوئی بات نہیں تم اپنے انتہائی ضرورت کے ان چیزوں کو اپنے ان عزیز اور اقارب کو بتائے بغیر بھی پورا کر سکتے ہو اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بات بھی دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ مسلمان ہوتے تھے کہ جو معذور تھے مثلا اندھے تھے کچھ وہ تھے کہ جو لگڑے تھے کچھ وہ تھے جو دوسری بیماریوں میں متراتے تو ان کے دلوں میں ایک مرتبہ خیال ہوا کہ ہمیں اپنے کھانے پینے کے معاملات کو دوسرے صحت مند لوگوں سے ارادہ رکھنا چاہیے کیا معلوم کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہمارے بارے گن پیدا ہو وسوسے پیدا ہو تو اس لیے انہوں نے خود سے خود کو ارادہ کرنا شروع کر دیا اور احتیاط کرنا شروع کر دیا ان صحت مند مسلمانوں کے کسی طرح سے احتجاج یا بتانے کے بغیر تو اللہ تبارک و نے فرمایا کہ بھی یہ تکلیف نہ کرو بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور دوسری جو عذر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے لہذا اس سے انسان کی شرافت تبدیل نہیں ہوا کرتی تم آپس میں مل بیٹھ کے کہو یا الادا علادہ کہو اپنے دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کہو اپنے عزیزوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کہو اس معاملے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ہاں طبی نقطۂ نظر سے اگر کسی کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہو کہ جس کا دوسرے کو لگنے کا امکان قوی ہو تو وہ چونکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نفسوں کو ہلاکتوں میں ڈالنے سے چونکہ روکتا ہے اس لیے پھر اگر احتیاط کی جائے تو وہ اس آیات کے خلاف نہیں ہے الحمد للہ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 اٹھارہویں پار سری نور کے یہ نواں اور آخری رکو ہے جو کہ آیت نمبر اکسٹھ سے لے کر آیت نمبر پینسٹھ تک کی آیتوں پہ مشتمل ہے ان آیاتی مذکورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو احکامات بہن فرمائے ہیں یہ کہ جب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی دینی کام کے لیے یعنی جہاد وغیرہ کے لیے جمع کرے تو ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ سب جمع ہو جائیں اور پھر آپ کے مجلس سے بغیر آپ کی اجازت کے نہ جائے کوئی ضرورت پیش آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کرے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہے کہ کوئی خاص حرج اور ضرورت نہ ہو تو اجازت دے دیا کرے اسی ضمن میں ان منافقین کے اللہ تبارک و تعالی نے مذمت بین فرمائی ہے جو اس تقاضۂ ایمان کے خلاف بدنامی سے بچنے کے لیے حاضر تو ہو جاتے تھے مگر کسی پھر کسی نے کسی کا آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے تھے یہ آیات غزوہ احزاب کے موقع پہ نازل ہوئی جبکہ مشرقین عرب اور دوسری جماعتوں کے متحدہ محاذ نے ایک بارگی مدینہ پر حملہ کیا تھا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے ان کے حملے سے بچاؤ کے لیے خندق کو دی تھی۔ اسی لیے اس جہاد کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے یہ غزبہ پانچ میں ہوا بیخی اور ابن اسحاق کی رات ہے کہ اس وقت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور تمام صحابہ کرام خند کو ادنے میں مصروف کارتے مگر منافقین پہلے تو آنے میں سستی کرتے اور پھر آ کر بھی معمولی سا کام کر لیتے اور وہ بھی دکھانے کے لیے اور پھر سے غائب ہو جاتے تھے اس کے خلاف مومنین کے سب کے سب محنتیں ہمہ وقت اللہ کے رسول کے ساتھ رہتی اور وہ محنت کے ساتھ اپنے کاموں میں لگے رہتے اور کوئی مجبوری اور ضرورت پیش تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جاتے تھے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہے جنانچہ ارشاد تعالیٰ انمن المؤمنون و بلّہ رسول ہی بے ایمان والے ہیں وہ جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ازا کارو ماحو اعلیٰ جامع اور جب وہ ہو اللہ کے رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر لمبے سب تو جایا نہیں کرتے حقیٰ کا جب تک کہ آپ سے اجازت طلب نہ کریں ان الزین بے شک وہ کا جو آپ سے اجازت لیتے ہی رہتے ہیں بولا یہی ہے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اللہ کے رسول پر ایسا نہ ہو کہ اللہ کا رسول کسی ضرورت کے وقت ان کو بلاتا رہے اور پتہ چلے جی کہ وہ صاف تو ہے ہی نہیں اس لیے ایمان والوں کا خاصہ یہ ہے کہ وہ جانے سے پہلے اپنے جانے کا اللہ کے رسول کو اطلاع دیا کرتے تھے تاکہ اللہ کے رسول کے ذہن میں ہو اور پھر ان کے آدمی موجودگی کے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کسی کام کا منصوبہ بندی ہو فائز کا لباز شارم اب اللہ آپ سے فرماتا ہے پھر جب وہ آپ سے اجازت مانگے اپنے کسی کام کے لیے فاضل منشمن ہوں بس آپ اجازت دیں ان میں سے جس کو آپ چاہیں حالات کے مطابق ضرورت کے مطابق وسطرحم اللہ اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے اس لیے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں مصروف رہنا ان کے لیے باعث اجر باعث مغفرت اور باعث قرب الہی تھا لیکن چونکہ وہ اپنے ضرورت کے کام کے لیے چلے گئے ہیں لہذا ان یہ جو لمحات ان کے آخرت کے کامیابیوں کے کاموں کے برخلاف دوسری کاموں میں صرف ہو گئے ہیں اس کے لیے آپ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استفار کیجیے مہمان ہے الرسول بینکم بابا <سؤال> آیت بڑے غور اور فکر کے حامل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کی تو آپ کے پیغام پر جہاں شہری لوگوں نے لبے کہا وہاں دیہاتی لوگ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے احباب میں آ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے اور دیہاتی لوگ جو ہے وہ ذرا آزاد مزاج ہوتے ہیں ایک دوسروں کے ساتھ مل ملاقات میں بھی اور باتوں میں بھی تو ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی بے تکلف تکلفانہ طریقے سے بلاتے کہ جو بے تکلفانہ طریقہ کم از کم اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں اشکار کرنا چاہیے تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نے ان آیاتوں میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب اللہ کے رسول کو پکارنا تمہارا مطلوب ہو اور تمہارے چاہت ہو ضرورت ہو تو اللہ کے رسول کو اس طرح سے نہ پکارا کرو جس طرح کہ تم ایک دوسروں کو پکارتے ہو کہ یا محمد اسما قولی اے محمد میرے بات سنے اس طرح نہیں بلکہ جا کر اللہ کے رسول کے ساتھ بڑے عدم کے ذریعے پہلے تو ان کو دیکھے مصروف تو نہیں فارغ ہیں پھر ان سے نام کے بجائے ان کو اس لقب سے یا اس کنیت سے پکارا جائے یا رسول اللہ، اس میں قولی اللہ کے رسول میرے بات کو سنیے بجے اس کے نام لے لے کر کے پکارا جائے اللہ تبارک وطالع نے ان آیاتوں میں مسلمانوں کو اللہ کے رسول کے ساتھ مل ملاقات کرنے کی آداب بتلائے اللہ تبارک تعالی کا اشار ہے لا تجاو دعا اور رسول مت کرو مولانا رسول کا بینکم اپنے اندر کا دعا اے بابا اس طرح کے پکارنا ہے تمہیں تم تمہارا ایک دوسروں کا ابھی عالم اللہ الزین یقیناً جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو یا تسل گم تم میں سے ان کو جو نکل جاتے ہیں اسج جاتے ہیں آگے بچا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر وہ کر کر جاتے ہیں اور وہاں سے اسج جاتے ہیں فلیح غریل لذینہ یو خالف انعن امرحی سو ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس کے حکم کے خلاف کرتے ہیں فتن تم یہ کہیں کہ اس پر آزمائش نہ آئے او سی بہم عذاب علیم یا اس کو کہیں درناک آزاد نہ پہنچے یعنی اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان کے دلوں میں کفر اور مناسبت وغیرہ کا جو فتنہ ہمیشہ کے لیے جڑ پکڑ چکا ہے اور اس طرح کے دنیا کی کسی سخت آفت یا آخرت کے درناک اذا میں کہیں یہ لوگ ممتلان ہو جائے اس لیے ہمیشہ انہیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے اللہ سنو ان کے ما اب بے شک اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں قدی عدم وماً تم علیہ یقینا یقیناً اللہ کو معلوم ہے وہ حال جس پر تم ہو وہی میور جہاں ہلے اور اس دن بھی کہ جس دن تمہیں لٹایا جائے گا اس کے طرف فرون بے ام بے پھر اللہ بتائے گا ان کو جو ان لوگوں نے اعمال کیے یعنی اللہ اپنے بندوں کے حالات کو لوگوں کے ذریعے سے جاننے کا مختاج نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات اور معاملات اور معلومات کو پہلے سے جانتا ہے وہ اللہ بک الشین اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم کامل ہے وہ علم ناقص نہیں ہے کہ بعض چیزوں کے بارے میں علم ہو اور بعض چیزوں کے بارے میں علم نہ ہو اس گزشتہ آیات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کے بارے میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو پکارنے میں کہ جو آداب ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے بیان فرمائے ہیں اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ حلون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جائے تو پوری احتیاط کے ساتھ نام لینا چاہیے پورے ادب کے ساتھ نام لینا چاہیے اس لیے کہ یہ اللہ کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی کا نام ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جب نام لے تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا چاہیے اس لیے کہ یہ دعا ہے اللہ کے کی رسول کے لیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پہ درود نہ پڑے یہاں پہ سورہ نور اپنے اختتام کو پہنچا وہ اخر الداوانہ الحمد للہ